اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن ومسقلن ومسلمن ع السلام علیکم آل توحید اور شرک حید اور شرک کے موضوع کا سلسلہ جاری ہے پہلی قسط میں آپ کو معلوم ہے خالق اور مخلوق میں فرق بیان کیا گیا تھا جس میں وجود واجب یعنی وجوب وجود میں ذاتی یا عام لفظوں میں آسان لفظوں میں شان بے نیازی شان استغنا ذاتی بے پرواہی شان بے پرواہی شان غیر محتاجی یعنی اپنی ذات و صفات ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا یہ خالق اور مخلوق میں بنیادی فرق تھا پھر اس شان اور صفت کی تین خصوصیات بیان کی گئی تھی کہ جو اسی شان کے ساتھ خاص ہیں اس کو لازم ہیں اس کے بغیر نہیں پائی جا سکتی وہ تین شانیں تین سفتیں تین خصوصیات کیا تھیں خالق اجسام ہونا یعنی جسموں کا پیدا کرنے والا ہونا یہ بھی اسی کے ساتھ خاص ہے جو واجب الوجود ہوتا ہے اور اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا مدبر اور مدبر عالم ہونا مدبر کائنات کی تدبیر کرنے والا ہونا یہ بھی اسی کے ساتھ خاص ہے جس کی شان ہے کہ اپنی ہستی میں وہ کسی کا محتاج کسی طرح کسی کا محتاج نہ ہو کسی طرح کسی طرح کسی کا محتاج نہ ہو اور تیسرا تھا مستحق عبادت ہونا عبادت کا مستحق ہونا یہ بھی اسی کے ساتھ خاص ہے اور کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا توجہ فرمانا ذرا یہ کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا اسی کے ساتھ خاص ہے جو کسی طرح کسی کا محتاج نہ ہو جس کو واجب الوجود کہتے ہیں یا قدیم برداد کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی. وجود سے بتا چکا ہوں پہلے کہ یہاں پر پنجابی والا وجود جس مراد نہیں لینا وجود سے مراد ہستی حسن ہے حسن ہونا حسن کیا حسن حسن اب ناچیز اس قسط میں آپ کے سامنے ان تین چیزوں کی وضاحت کرتا ہے خلق اجسام اجسام کی تخلیق تدبیر عالم اور استحقاق عبادت عبادت کا مستحق ہونا ان تین چیزوں کی وضاحت کرتا ہے خلق اجسام اجسام جسم کی جمع ہے اجسام بھی کہہ لیتے ہیں اور جواہر بھی کہہ لیتے ہیں خالق جواہر خالق اجسام اللہ ہے بس جو واجب الوجود ہے جو اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں ہے اس رات پاک نے اجسام کی ہستی بھی اس نے قائم کی ہے سمجھ نہیں آ رہی اب یہاں پر جوہر جسم اور عرض تین لفظوں کو سمجھنا چاہیے خلاصہ سمجھاتا ہوں فلاسفہ کے نزدیک ہر جسم جوہر دو جوہر ایک کو کہتے ہیں وہ مادہ دوسرے کو کہتے ہیں صورت جسمیہ یعنی فلاسفہ کے نزدیک ہر جسم دو جوہروں سے مرکب ہوتا ہے کیا ایک کو مادہ کہتے ہیں جس پر صورت وارد ہوتی ہے دوسرا صورت ہے سمجھ آئی یہ فلسفہ کا نظریہ ہے ہر جسم دو جوہروں سے مرکب ہوتا ہے لیکن بشرتے کہ جسم ہو ان کے نزدیک بعد مجردات ہوتے ہیں مادے سے خالی ہوتے ہیں تو ان کی صورت نہیں ہوتی وہ صورت اور یعنی مادے سے خالی ہوتے ہیں ان کی ترکیب وہ مرکب نہیں ہوتے وہ مرکب نہیں ہوتے اور جو متقلمین ہمارے ہیں اعتقاد بیان کرنے والے ہمارے علماء عقیدہ بیان کرنے والے جن کو متقلمین کہتے ہیں ان حضرات کے نزدیک ہر جسم جواہر فردہ سے مرکب ہوتا ہے جواہر فرد کہتے ہیں وہ جز لاج جاتا جزہ کو کہ سب سے چھوٹا جزو ایسا ہوتا ہے کہ جو قابل تقسیم نہیں ہوتا پھر آگے تقسیم نہیں ہو سکتا تو اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات ملتے ہیں تو جسم بنتا ہے یہ متقل کا نظریہ ہے تو میرے بھائی چاہے جسم لیا جائے فلسفہ کے معنی میں چاہے لیا جائے متقل کے معنی میں جسموں کا پیدا کرنے والا کون ہے جسم ہو یا جوہر ہو وہ خود موجود ہوتا ہے اور جو عرض ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے علیحدہ موجود نہیں ہوتا جیسے رنگت سیاہ رنگت ہے سفید رنگت ہے تو یہ آپ کو کہیں علاحدہ نظر نہیں آئے گی کسی نہ کسی جسم یعنی کوئی جسم سیاہ ہوگا اس کے ساتھ سیاہی ہوگی جسم سفید ہوگا اس کے ساتھ دودھ ہے دودھ ایک جسم ہے اس کے ساتھ سفیدی ہے تو سفیدی علیحدہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی سمجھ نہیں آ رہی جو علیحدہ قائم اور موجود نہ ہو کسی جسم کے ساتھ ہو اس کو کیا کہتے ہیں آرز عین ری دعاد کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو عرض. اسی طرح افعال ہوتے ہیں بندوں کے صفات ہوتی ہیں بندوں کی نماز ہے وہ بندے کے ساتھ قائم ہوگی یا رارض ہے نماز آپ کو علیحدہ نظر نہیں آ سکتی اسی طرح نیکی بدی ہے غیرت ہے بغیرتی ہے صفات ہیں یہ کرنے والے کے ساتھ ہوتے علاحدہ آپ کو نیکی نظر سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے بزرگ لوگ فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا دشمن ہو وہ سمجھو اسلام کا دشمن ہے کیوں کہ اسلام ایک قرض ہے وہ اللہ کے بندوں جسم کے ساتھ قائم ہوگی آ رہی اسلام کہیں آپ کو درختوں کے ساتھ نہیں ملے گا اسلام اسلام والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو جو اسلام والوں کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے سمجھ نہیں آئی بات کی کیونکہ اسلام احکام خداوندی ہے اور احکام خداوندی جو ہے وہ مستقل وجود علیحدہ نہیں رکھتے وہ بندوں کے ساتھ ہیں سمجھ نہیں آ رہی کتابی شکل میں آئے تو قرآن و حدیث ہے اجماع اور کیا کتابوں میں آ جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اگر عملی شکل میں آئے تو پھر انسان کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے سمجھ نہیں لفظی شکل میں ہو تو پھر بولنے والے کے منہ پر ہوتا ہے اسلام لفظی شکل میں آئے تو منہ سے نکلتا ہے کتابی شکل میں آئے تو کتابوں میں ہوتا ہے بات نہیں سمجھے عملی شکل میں آئے تو پھر اللہ تعالی کے مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے سمجھ نہیں آئی بات تو میرے بھائی جو شخص اہل اسلام مسلمانوں کا دشمن ہو وہ اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا محال ہے یاد رکھنا میری بات یہ سکولی کتے مسلمانوں کے دشمن بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلام کے دوست ہیں سمجھ نہیں آئی مسلمانوں کو تو دہشت گرد کہتے ہیں اور اسلام کو کہتے ہیں اسلام کے دوست ہیں یہ محال ہے یہ دین میں رکھنا ایک شخص یہ کہے ایک شخص یہ کہے کہ میں نیکی کا دوست ہوں نیکوں کا دشمن ہوں برائی کا دشمن ہوں لیکن بروں کا دوست ہوں سمجھ نہیں آ رہی نیکی کا ایک آدمی کہے میں دوست ہوں لیکن نیکوں کا دشمن ہوں سمجھ نہیں آ رہی اور کہے میں برائی کا دوست ہوں اور برو کا دشمن ہوں کیا سمجھو جھوٹ بول رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کا دوست, رب کا دشمن آہ. تو بھائی آرز وہی ہوتی ہے جو کسی جوہر اور جسم کے ساتھ قائم ہوتی ہے موجود ہوتی ہے اپنے آپ موجود وہ عرض ہوتے ہیں آراز ان کو کہتے ہیں تو جواہر خود موجود ہوتے ہیں آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے آپ جوہر ہیں آسمان ہے زمین ہے مکان ہے یہ سب جواہر ہیں اجسام ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو موجود قائم ہے جی تو وہ کیا بن جائے گا آرز بن جائے گا تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اب سمجھنا راز آراز جو ہیں وہ میرے بھائی آراز جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں مختلف قسم کے آراز ہوتے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ جل شان ہو جسموں کا خالق ہے اور کوئی نہیں اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے یعنی کیا مطلب چاہے آہل اسلام میں ہدایت والے ہوں یعنی اہل سنت و جب یا اسلام میں گمراہ لوگ ہوں جس طرح کے محتا سمجھ نہیں آئی پہلے فرقہ ہوتا تھا محتا ہاں جی کرامیہ جاہمیہ ہاں جی سمجھ نہیں آ رہی مشبہ تو اس طرح کے جو فرقے ہوتے تھے اور آج وہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یا وہابی ہیں یا نیچری بے شک, بے شک, بے شک, بے شک. آج اگر ان تمام گمراہ فرقوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی اصلیت آپ کو وہابیت میں نظر آئے گی یا نیچریت میں نظر آئے گی یعنی سکولیوں میں سمجھ نہیں آ رہی اب ان فرقوں کے نام ختم ہو گئے ان لائنوں کے نام چل پڑے سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے میں نے وہ پرانے فرقوں کے نام ختم ہو گئے اب ان دو کے اندر بلکہ تیسرا شیعہ ہے جی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ تین فرقے جو چل رہے ہیں نا ان میں وہ بہتر فرقوں کی آپ بنیادیں اور اصلیتیں جو ہیں نا وہ آپ محسوس کریں گے یہ ماجون مرکب ہیں ان سب کا کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جسموں اور جواہر کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ شان ہُ لا خالق اللہ ہُو سمجھ نہیں آ رہی لیکن رہا مسئلہ آراز کا آرز کا تو بعض آرز جو ہے نا بعض اعراض توجہ ان میں اختلاف کیا ہے اسلام والوں نے ہمارے اہل سنت و جماعت کا تو یہ اعتقاد ہے کہ جس طرح اللہ جان ہوں خالق اجسام ہے اسی طرح اجسام کی صفتوں کا بھی وہی خالق ہے تمام عارضوں کا بھی وہی خالق ہے بے لہذا جس کو بھی شے کہو گے اللہ کے سوا اور اس کے صفات کے سوا اس کے افعال کے سوا جس کو شے کہو گے اللہ اس کا خالق ہے بے شاید. بے شاید. بے شاید. چاہے وہ جوہر ہو چاہے عارض ہو چاہے جسم ہو چاہے عارض ہو سمجھ نہیں آئی بولتے نہیں یہ اہل سنت کا مذہب ہے بولو بولو بولو بولو, بولو یہ جی. کس کا مذہب ہے لیکن موتازیلا ایک گروہ گزرا ہے گبراہ فرقہ گزرا ہے وہ کہتا ہے کہ بندہ انسان اپنے اعمال کا یعنی اپنے کاموں کا خود خالق ہے یعنی نیکی بدی کیا کیا کیا کیا, کیا؟ نیکی بدی ذہن میں رکھنا یہ کام نہ سمجھنا جو مستری کرتا ہے چارپائی والا سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اس کا یعنی چارپائی جو ہے کیونکہ چار پائی پوچھتے ہیں نا اے یہ چارپائی کیسا کام ہے یہ جی مستری کا کام ہے وہ کام کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں حالانکہ وہ جوہر ہے جسم ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ موت بھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ذہن میں رکھنا ذرا ہاں اصطلاحات کو سمجھنا چاہیے تو یہ محتازلا جو لوگ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں نیکی بدی جو بندہ کرتا ہے نا کیا اس کا خالق وہ بندہ آپ ہے پیدا لیکن یہ سب کا نظریہ نہیں ہے محتازلا کے بھی کئی گروہ ہیں کچھ کا یہ مذہب ہے کچھ کا نہیں ہے میں ان کے مذہب کی تفصیل ان کے مذہب کا بیان ان کے بہت بڑے معتزلی امام کی کتاب سے کرنا چاہتا ہوں یہ شاید ہی کسی کے پاس ہو اس کتاب کا نام ہے المغنی فی ابواب التوحید والل قاضی عبد الجبار متضلی گزرا ہے الاسد, الاسد آبادی اس کو کہتے ہیں اصاد آبادی یعنی یہ چار سو پندرہ میں اس کی وفات ہے چار سو پندرہ ہجری میں کتنے میں اتنا پرانی بلا ہے یہ پرانی بلا ہے سمجھ نہیں آ رہی بہرحال ہم ہر پرانے کو ماننے والے نہیں ہیں ہم حق کو مانتے ہیں چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو یہ نہ سمجھنا کہ جی پرانا نکل آیا تو آپ ٹھیک ہے جی پرانا جو ہے تو پھر حق ہی حق ہے نہ میرے بھائی یہ نہ سمجھنا پرانے نہے کی بات نہیں ہے بات حق اور باطل کی ہوتی ہے اس نے اپنی کتاب کی مخلوق والی جلد المخلوق کے نام یعنی عنوان سے جو جلد ہے نا اس کے صفحہ نمبر تین پر تفصیل اس نے لکھی ہے محتاض کی مذہب کی افعال عباد اس کے تصرف قیام قعود توجہ عبارت پڑھتا ہوں پہلے اتفاق کل العدل علا ان اف افعال العباد من تصرفهم ہم و قیام ہم و قعودهم حادثتم من جہت ہم وہ انم اللہ کا ولافا ولا مخ سوا ان سے آگے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اتنا مطلب کی بات ہے توجہ یہ سونے کا وقت ہے گیا چتر پھیرا گا موتا دلا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل عدل کیوں وہ کہتے ہیں بھائی نیکی, نیکی جو ہے نا نیکی بدی یہ بندے کا اپنا فعل ہے اللہ کا نہیں ہے لہذا اگر اس کی طرف نسبت کرو گے نا او اللہ کی طرف تو تم جو ہے اللہ کو ظالم بناؤ گے تو عدل والے ہم ہیں تم ظلم والے ہو موت عزل کہتے ہیں الہ سردت کو تم ظلم والے ہو ہم عدل والے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ عدل والے یا یعنی نہیں اتفاق کرتے ہیں اس بات پر کہ بندوں کے فیل یعنی ان کا تصرف کوئی کام کرنا جس کرنا جس کو کہتے ہیں کرنا کیا نیکی ہو یا بدی ہو اس کے علاوہ کسی کام کو بھی کرنا جلد بنانا چار پائی بنانا ایک ہے چار پائی اور جلد وہ جسم ہے توجہ نہیں کی وہ کام مراد نہیں ہے کام کرنا مراد ہے بولو بولو بولو کرنا یہ فیل ہے فیل ہے نا تو وہ کہتے ہیں نیکی بدی ہو یا کوئی کام کرنا ہو جو بھی کرنا ہوتا ہے بندے کا جو بھی فیل ہوتا ہے بندے کا کرنا یعنی وہ سب اس کی طرف سے ہے یعنی بندے کی طرف سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اس پر قدرت دی ہے وہ کہتے ہیں متازلہ کہتے ہیں متازلہ کا ایک گروہ کہتا ہے جس طرح کے قاضی عبد الجبار لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کو یہ کام کرنے پر قدرت دی ہے پیدا ان کو بندہ کرتا ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن اللہ کی دی ہوئی قدرت سے بول بول بولو, بولو, بولو تو فائل اور محدث ان کے نزدیک خالق وہ خود بندہ ہی ہے اپنے کاموں کا وہ خود ہی خالق ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ متادلا کا مشہور قول ہے اور جمہور متادلہ اس کے قائل ہیں یہی آگے پھر یہ لکھتا ہے وہ کالا جہم و جہم اور اس کے مطابق جہم بن صفوان یہ ایک بہت بڑا بیمان گمراہ بندہ گزرا ہے کئی تو اس کو مرتادی کہتے ہیں یہ کیا کہتا ہے افعال العباد مخلوقت للہ وہ منصوبۃ الل اباد مجاز اللہ حقیقتا۔ فقولم فلان السلم وس اللہ خقول تحرک وسن وطل وسمنا جہاں بن صفوان اور اس کے تابے دار جو محتادلی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بندے کے کام بندوں کے کام اللہ پیدا کرتا ہے اللہ کی پیدائش ہیں بندوں کی طرف جو نسبت ہے یہ مجازی ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی لہذا وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے یہ کہو کہ روزہ رکھا کسی نے اور نماز پڑھی یہ اسی طرح ہے جس طرح ہلا کوئی ہلا حرکت کی کسی نے کسی نے سکون کیا کوئی لمبا ہوا کوئی موٹا ہوا کوئی چھوٹا ہوا کوئی کوڑا ہوا کوئی سوڑا ہوا،, ہوا،, ہوا وہ کہتا ہے جس طرح سونا کوڑا یہ مجازن بندے بندے نسبت مجازی حقیقت جلا سونا کردہ بندے جے بڑھا دا بڑھا چڈ اسی طرح وہ کہتا ہے اسی طرح وہ بعد مذہب کہتا ہے جہاں بھئی نماز اور روزہ اور چھوٹا ہونا بڑا ہونا یہ ایک جیسے ہیں دونوں جس طرح وہ چھوٹا بڑا ہونا اللہ تبارک و تعالی کافیل ہے حقیقت میں سمجھ نہیں آ رہی اسی طرح حقیقت میں یہ نماز روزہ بند کے اور جتنے اختیاری فیل جتنے ہیں اختیاری کیا اختیاری جتنے. وہ بھی سارے اللہ کی پیدائش ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس نے موتازلہ سے نکل کر ایسی بات کر دی جو اہل سنت سے ہے ہاں جی اہل سنت سے آگے نکل گیا یعنی اہل سنت اعتدال پر رہے اور یہ غالی ہوڑ گیا اس نے غلب کیا حد سے بڑھ گیا کہ اس نے نماز روزے اور بندے کے اختیاری کام جو ہوتے ہیں ان کو بنا دیا کس کے ساتھ کا لمبے چھوٹے ہونے کے ارے لمبا چھوٹا ہونا بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے نا وہ تو اللہ ہی جتنا چاہتا ہے کرتا ہے لیکن اس طرح نماز روزے کو کہہ دینا یہ کتنی بڑی جہالت ہے نماز روزہ ہم دیکھتے ہیں لمبا چھوٹا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن نماز روزہ ہے نیکی بدی ہے وہ ہمارے اختیار میں اللہ نے دی ہوئی ہے یہ ہمیں معلوم ہے فرق لہذا اس کا یہ سمجھنا یہ بالکل جہالت ہے سمجھ نہیں آ رہی بہرحال اتنا ضرور ہے کہ متعدلہ سے یہ جدا ہو گیا متعدلہ نے کہا توجہ معتادلہ نے جمہور متادلہ نے یہ کہا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے توجہ بھائی اور اس نے کیا کہہ دیا چھوٹے بڑے ہونے کی طرح ہیں بندے کے کام سمجھ نہیں آ رہی اچھا ایک اور تیسرا گروہ ہے وہ ہے درار بن آمر کا اور اس کے متبین کا برار درار بن آمر جو ہے نا یہ بھی ایک متادلہ کا پیشوا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کا حفص الفرد اور انجار یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ہی ان کو پیدا کرنے والا ہے اور بندے حقیقت میں ان کے فائل ہوتے ہیں افعال کے حقیقت میں فائل ہوتے ہیں مجازن نہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن اس کی جو بات ہے نا وہ ہمیں گمراہی نظر نہیں آتی اس وجہ سے توجہ ذرا اس وجہ سے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے اب اس کا حوالہ سنیے اس کا حوالہ حجت الاسلام ہے کس مرد کا نام آیا ہاں ہاں ہاں حجت الاسلام امام غزالی رحم اللہ امام امام محمد بن محمد بن محمد الغزالی آپ کا نام محمد آپ کے والد کا نام محمد آپ کے دادا جی کا نام بھی محمد امام محمد بن محمد بن محمد ال غزالی اور کچھ حضرات کہتے ہیں الغزالی ہاں زام مشدد کے ساتھ زام شدت غزالی اور غزالی دو طرح پڑھا جاتا ہے دونوں طرح صحیح ہے سمجھ نہیں آ رہی اے اللہ عبر سمجھ نہیں آئی یہ وہ امام غزالی ہیں جن کے مطابق ہمارے قلندر فرماتے لاہوری رہ گئی رس میں ازاں ہے بلالی نہ رہی رہ گئی رس میں ازاں ہے بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نئی فل گیا تلقین حجت الاسلام امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاربعین فی اصول الدین کتاب الاربعین فی اصول الدین فلاق کا اعتواس سرار عبادات و اخلاق دار القلم دار القلم دمشق کی چھپی ہوئی ہے دار القلم دمشق کی چھپی ہوئی ہے یہ ناچیز کے ہاتھ میں ہے حوالہ سنیے اور دل ٹھنڈا کیجیے سمجھ نہیں آ رہی صفحا نمبر چوبیس پر حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں فرما وزال کا فلحت ما علیہ ابو حنی فرح مح و صحابو ہے سالو احدا سلستا فعل اللہ وسط ما لستا محد فعل العبد حقیقت اللہ مجا سمجھ نہیں آ رہی حضرت امام غزالی رحم اللہ پیچھے ارادے ارادے کی باس میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اعتقاد رکھنا چاہیے ابو حنیفہ سرکار اور ان کے اصحاب جس طرح رکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بندے کے اندر طاقت کو پیدا کرنا یہ اللہ کا فعل ہے اللہ بندے میں طاقت کو پیدا کرنا یہ اللہ کا فیل ہے وسطل استطاعت المخد حقیقت اللہ مجازن اور پیدا کی ہوئی اللہ کی جو طاقت ہے بندے میں پیدا کی ہوئی استطاعت اور طاقت ہے بندے میں اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی اس کو استعمال کرنا یہ بندے کا حقیق تن اپنا فیلہ ہے مجازن نہیں ہے کمال کر دیا امام اعظم ابو حنیفہ کیونکہ ہمارے امام کرام چار امام جو ہیں شرح کے توجہ رکھنا بلکہ جتنے بھی ہمارے امام ہیں فکا کے وہ خالی فکا کے مسائل کے امام نہیں ہیں بلکہ سارے کے سارے عقیدے کے بھی امام ہیں بلکہ یوں کہو یوں کہو عقیدے کے بھی نہیں خالی عقیدے کے بھی امام ہے فکا کے بھی امام ہے اور تصوف کے بھی امام ہے لہذا ہمارے جو فقہ کے امام گزرے ہیں وہ سارے جتنے آئی میں کرام فکا اسلام گزرے ہیں جن کو مجتہدین مطلق کہا جاتا ہے وہ سب کے سب ہمارے مکمل اسلام کے رہبر اور پیشوا اور رہنما ہیں مفتی تو آپ فرماتے ہیں امام اعظم اور امام اعظم کے غلاموں کا خدام کا اصحاب کا طلام مزا کا مذہب یہ ہے کہ بندے میں استطاعت اور قدرت وہ اللہ کا فعل ہے سمجھ نہیں جو بندے میں طاقت ہوتی ہے نا کام کرنے کی نیکی کرنے کی یا برائی کرنے کی وہ قدرت اور طاقت اور استطاعت جو ہے وہ اللہ کی پیدائش ہے کیا ہے ہاں آہ اہداس استطاعت فی البد فیل اللہ یہ اللہ کا فیل ہے لیکن اس پیدا کی ہوئی طاقت کو استعمال کرنا یہ بندے کا حقیقت تن فیل ہے مجازن نہیں ہے سمجھ تو ایجاد ایجاد قدرت بندے میں امیا قدرت کو پیدا کرنا ایجاد قدرت احداث قدرت وہ اللہ کا فیل ہے اور اس قدرت کو استعمال کرنا یہ بندے کا حقیقتن فیل ہے اگرچہ یہ استعمال بھی تخلیق اور ایجاد اللہ کی ہے یہ ذہن میں رکھنا سمجھ نہیں آ رہی کیا لیکن بندہ حقیقتن اس کا استعمال کرنے والا ہے مجازن سمجھ نہیں ہے بول دے نہیں اچھا تو میرے بھائی میرا دین میں رکھنا اب درار بن امر اور دیگر متدلا وہ کہتے ہیں مخلوق اللہ بندے کے بندوں کے افعال ان کی اللہ کی مخلوق ہیں وہی پیدا کرنے والا ہے اور بندے فعال ہیں حقیقت میں یہ مذہب اور امام اعظم کا مذہب توجہ ذرا امام اعظم رحمہ اللہ لیکن رین میں رکھنا امام اعظم کا مذہب پہلے ہے یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں کیوں امام اعظم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو سن ڈیڑھ سو اجری میں ان کی وفات شریف ہے تو یہ اس وقت آپ بات یہ نہ سمجھنا کہ امام اعظم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے ان سے لے کر بات کی ہے تو گمراہی کی بات ادھر کیوں چلی گئی نہ ان خبیصوں نے ان سے بات ان کی بات لی ہے ہمارے امام صاحب سے ان سے نہیں لی نہیں آئی اللہ تعالی وہ تو صحابہ کا دور پانے والے ہیں کیونکہ, کیونکہ آپ, آپ کی پیدائش سن اسی ہجری میں آئے بعد نے تو ستر بھی لکھا ہے توجہ کر اسی ہجری میں بارل اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش مبارک ہے آخری صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وفات سو ہجری میں ہوتی ہے آخری کی, آخری صحابی کی اب بیس سال کے نوجوان نے کتنے صحابہ کی زیارت کی ہوگی اب ہمارے سامنے محتاز کے تین مذہب آ گئے محتاضہ کے تین, مذہب <تصفح> <تصفح> تین قول اور تین مذہب آ بھائی ایک مذہب جگہ کا ہو گیا کہ بندے اپنے افال کے خود خالق ہیں سمجھ نہیں آ رہی بندے اپنے کاموں کے نیکی بدی اور دیگر تصرفات جو کرتے ہیں تو وہ خود کرتے ہیں ان کے لیکن اللہ نے قدرت ان کو دی ہے توجہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قدرت دی ہوئی کس کی ہے اور دوسرا مذہب ہو گیا جاہمیہ کا جہاں بن سفان والوں کا وہ کہتے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں بندوں کے پھیل یہ مذہب توجہ میرے بھائی اور تیسرا مذہب درار بن آمر والا وہ دو مذہب جو ہیں دو قول جو ہیں اے اللہ مور توجہ یہ جو دو قول ہیں ان دو قولوں کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی بندوں کے افعال جو ہیں وہ بندے ان کے خود خالق ہیں متعدلہ کا یہ مذہب ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ دو قول نکال کر اور ان دو کالوں والے لوگ جو ہیں ان کو نکال کر جو پہلے قول والے ہیں جمہور متادلہ جن کو کہتے ہیں تو ان کے مطابق اب <coughs> کیا بات سامنے آئی کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ بندے اپنے افعال کے لے اور افعال پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ہوتے ہیں اعراض بولو کیا ہوتے ہیں آراز. کیا ہے <coughs> بولنے نہیں لے کر وہ کیا ہے اعراض ہے کوئی افعال کیا ہے آراز جو ہے وہ جواہر نہیں ہوتے اجسام نہیں ہوتے اجسام اور جواہر اور ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ موتازلہ نے اگر اختلاف کیا ہے تو اعراض کی وہ بھی بعض یعنی بندوں کے افال سمجھ نہیں آئی ورنہ رنگتیں وغیرہ یہ وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے یہ وہ بھی مانتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یعنی تمام آراز کی بات نہیں کرتے وہ وہ بال آراز کی بات کرتے ہیں جو بندوں کے کام ہیں وہ بولو مرے یعنی نیکی بدی اور دیگر تصرفات امرے بندے کے کردار یہ جو ہیں وہ کہتے ہیں بندہ ان کا خود پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی قدرت سے سمجھ ہی آ رہی بے سبحان وہ بے وقوف در حقیقت ہے وہ کہتے ہیں ہم کیسے وہ یعنی ان کا مقصد یہ ہے بے وقفوں کا کہ ہم اللہ تعالی کی طرف کیسے نسبت کریں کہ اللہ تبارک کو تعالی پیدا کرتا ہے ذنا کو بدکاری کو چوری کو ڈکیٹی کو وہی پیدا کرتا ہے تو یہ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایب کی نسبت ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں ایب کی نسبت نہیں کرنی چاہیے سمجھنی بات کی آ رہی لیکن ان بے وقوفوں کی یہ بات اجماع امت کے مخالف ہے تمام صحابہ کا اجماع اتفاق کا اس بات پر کہ اللہ جان ہوں ہر نیکی بدی کا پیدا کرنے والا ہے اسی وجہ سے تم کہتے ہو مسلمان سارے کہ اچھی بری تقدیر سب اس طرف سے ہے ایمان ایمانفسر میں کیا کہتے ہو بولو آمنتو باللہ بلّا ہے وہ ہی وہ کوتوبے ہی وہ روسو ہی سمجھ نہیں آ رہی و روسو ہی کہہ یا وہ ام بے بہت اچھے آمنتو باللہ بلّا ہے وہ ملا ایکتے ہی وہ کوتوبے ہی وہ سمجھ نہیں آ رہی ول با سے بادل مہت القدر خیر وشر رہی سمجھ نہیں آ رہی میں نے القدر القدر خیر وشر رہی کو بعد میں رکھا ہے جی کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہی بولتے نہیں باث بادل موت مرنے کے بعد اٹھنا اس پر اجماع ہے سب کا اتفاق ہے تمام آر اسلام کا چاہے گمراہ ہوں چاہے ہدایت والے ہوں بولو بو علیہ اسلام کا اتفاق ہے جائے والے ہوں یعنی علیہ سنت بات جائے گمراہ ہوں یعنی دوسرے مذہب جت رہے ہیں وہ سب گمراہ تو سب کا اس بات بر اتفاق ہے مرنے کے بعد اٹھنا توجہ رکھنا ودر خیر و شر رہی تقدیر خیر و شرن خیر و شر کہتے ہیں نا خیر اور شر نیکی بدی یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے تخلیق ہے ایجاد اسی کی ہے پیدائش ہوتی اب ہمارا مذہب کیا ہے توجہ رکھنا ہمارا مذہب جو ہے اہل سنت کا اس میں ہم یہ کہتے ہیں پیدا وہ کرتا ہے پیدا وہ کرتا ہے کرتا بندہ ہے ایک ہے پیدا کرنا ایک ہے کرنا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے کرنا بندے کا کام ہے زنا بندہ, نہیں کرتا زنا بندہ کرتا ہے اللہ نہیں کرتا لیکن زنا کو پیدا اللہ کرتا ہے بندہ نہیں کرتا سمجھ لیا زنا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے لیکن کرنے والا بندہ ہے کرنا بندے کا کام ہے کسب بندے کا کام ہے کسب توجہ رکھنا کسب بندے کا کام ہے ادھر دیکھ میرے بھائی کسب اور کرنے میں فرق کتنا ہے کسب کسب کرنے ایک ہے پیدا کرنا ایک ہے کسب کرنا بڑا فرق ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہی بہت فرق ہے اس میں ادھر دیکھ ایک آدمی توجہ ذرا ایک آدمی سیاہ رنگ بنا رہا ہے سیاہ رنگ کپڑے کو چڑھا رہا ہے ایک ہے سیاہ رنگ اپنے اوپر مل رہا ہے ایمان سے بتا سیاہ رنگ کو بنانے والا یا سیاہ رنگ کسی اور پر چڑھانے والا اس کو تو سیاہ کہے گا یا جو اپنے تن پر مل رہا ہے اس کو کہے گا سمجھ نہیں آئی بتاؤ ایک ہے وہ شخص جو سیاہ رنگ بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے ایک ہے وہ شخص جو سیاہ رنگ مل رہا ہے اب کالا اور سیاہ کس کو کہو گے جو مل رہا, رہا, رہا, رہا یہ سمجھانے کے لیے ہے سمجھنے والی بات کی یہ پیدا کرنا اور کسب کرنا یعنی کرنا اس کا فرق بتا دیا میں نے اس مثال سے زنا کو پیدا اللہ کرتا ہے نیکی بدی نماز روزہ حج زکات جو ہم نیکی کرتے ہیں ہمارے نیک اور برے افعال کی پیدائش اس کی طرف سے ہے وجود میں لانا یہ تخلیق اس کی ہے بات کو سمجھنا عدم سے وجود میں لانا اس کا کام ہے لیکن بات اتنا ہے کسب ہمارا ہے اسی وجہ سے کرنا ہمارا ہے اسی وجہ سے زانی بندے کو کہہ سکتے ہیں خالق کو خالق کے زناح کہہ سکتے ہیں زانی نہیں کہہ سکتے وہ ڈرو بولو سمجھ نہیں آئی؟, آئی بندے کو کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالق زنا وہ ثانی کا بھی خالق ہے اور زنا کا بھی خالق ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق وہی ہے خالہ کا کل شعی اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے خالق و کل شئی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لہذا جس جس کو شے کہو گے اس کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ سنتوا جماعت کا مذہب ہے یہ حقیقت بھی آج یہ آپ نے سنی ہوگی کیونکہ آپ ختمی ملاوں کو سننے والے ہیں ختمیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ختمیوں کو سننے والے لوگ ہیں آپ کو کیا معلوم ہے ایسے عقائد کا میں آپ کو کہا بھائی لیکن اللہ کے فضل سے ناچیز نے آسان سے آسان کر کے آپ کو سمجھا دیا کہ نہیں سمجھ آیا اسی طرح چوری ہے اس کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے اور کرنا یہ بندے کا کام ہے یہ دیے ہوئے اختیار اور قدرت سے کر رہا ہے دی ہوئی اللہ کی دی ہوئی اختیار اور قدرت سے کر رہا ہے کسی وجہ سے اس پر پکڑ ہوگی توجہ میرے بھائی بے اللہ لیکن چوری توجہ چوری فیل بندے کا ہے تخلیق اللہ کی ہے مرتے نہیں کیا کیا میں اسی وجہ سے بندے کو چور کہو گے خالق تعالی کو چور کہنے والا کافر اسلام سے خارج ہو جائے گا بندہ چور ہے اللہ کھالے کے چوری بھی ہے اور کھالے کے چور بھی ہے بے چوری اور چور کو اس نے پیدا کیا ہے بے چور اور چوری کو اس نے, اس نے پیدا کیا ہے چوری کی نہیں ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ادھر دیکھے کسی میں اس نے پیدا کیا ہے خود نہیں کی آہ عای عای عای عای عای. عای. عای. اب جس میپ ہے اور رنگ جس م... آو عای عای عای. اللہ! مرے رنگ جتے ظاہر ہو گل کر رنگین جتے رنگ ظاہر ہو رنگین جڑا ظاہر کرنے والا ہے انہوں کیوں آ جانا رنگین بول مرے چوری میں چوری ظاہر ہو رہی ہے اس کو کہ سمجھ نہیں آ رہی جیڑا پچھو اس پیدا کرنے اس فیل نیو کیوں ہے چور وہ کو چوری دا پیدا کرا چوری تھا چوری کے چور نہ گئے کیونکہ صفت جس میں ظاہر ہوتی ہے موصوف وہی ہوتا ہے اور صفت جس میں ظاہر ہوتی ہے موصوف وہی ہوتا ہے او میرے بھائی توجہ رکھ درا اللہ میں چوری ظاہر نہیں ہے چوری بندے میں ظاہر ہے بندہ چوری کے ساتھ موصوف ہے تو جو چوری کے ساتھ موصوف ہوگا وہی چور ہوگا چوری کے ساتھ موصوف اللہ تعالی نہیں ہے اللہ تعالی خلق چوری خل کے سرکہ کے ساتھ موصوف ہے تو خلق اس کی سفت ہے چوری اس کی سفت ہے وہ خالق ہے یہ چور ہے سمجھ نہیں ہے خیر تو اہل سنت کا یہ مذہب ہے بندے کا خالق بھی اللہ تعالی ہے اور بندے کے کاموں کا خالق بھی اور کرنے والا بندہ ہے ہم روحے اس کو کہتے ہیں کاسب اور یہ کہاں سے لیا ہمارے علماء نے یہ قرآن سے لیا لہ میں کیسبدل ہے مت تصبد اللہ فرماتا ہے بندہ جو کسب کرتا ہے جو کسب کرتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا ہمارے کمال ہیں ہمارے متقل ہمارے عقیدے بیان کرنے والے علماء حقانی ربانی جن کی اتنی باریک نظر ہے قرآن پر کہ قرآن سے ہی بندے کیا جو کرنا ہے اس کا نام نکال لیا کسب کیونکہ اللہ نے ہی اس کو کسب ہی کہا ہے عمر ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہمارا اور ہمارے عملوں کا خالق ہے اس پر قرآن مجید کیا ہے سن لیجیے خلقکم وما تعملون اللہ جل شانو فرماتا ہے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور ماں مستری آئے وما تعملون اور تمہارے اعمال کو پیدا فرمایا جب ہمارے اللہ نے ہمیں بتا دیا تمہارا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور تمہارے عملوں کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں معلوم ہو یا ہم, ہم ہمارا اہل سنت وا جماعت کا مذہب اللہ کی تقلید ہے ہم عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں ہم اپنے اللہ کے پیچھے چلنے والے ہیں ہمارے علماء حقانی ربانی اہل کلام جو ہے اہل عقائد اقائد بیان کرنے والے انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے قرآن مجید سے نگال نگال کر توجہ رکھنا ہاں جی ہمارے اسلام کے تین حصے ہیں تین حصے ہیں بھائی اسلام کے تین حصے ہیں ایک عقیدے کا حصہ ہے اس کو ایمان کہتے ہیں ہاں جی حدیث مبارک میں اس کو ایمان کہا گیا ہے ایک امال کا حصہ ہے امال کا حصہ ہے اس کو حدیث مبارک میں اسلام کہا گیا ہے اسلام کہا گیا ہے اور ایک اخلاق کا حصہ ہے اخلاق کا حصہ ہے آداب کا حصہ ہے اخلاق کا حصہ ہے اس کو حدیث مبارک میں احسان کہا گیا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخری اوقات کے اندر آخری لمحات کے اندر آخری سال کے اندر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اجمال دین اسلام بتانے کے لیے تشریف لات امت مسلمہ کو اجمالی اسلام اجمال اسلام یعنی کیا مطلب تیئیس سال کا اسلام کا خاکہ اور خلاصہ سمجھانے آئے ہیں آہ آہ آہ آہ تیس سال میں اترنے والے اسلام کا خاکہ اور خلاصہ سمجھانے کے لیے جب حضرت جبریل آتے ہیں تو اس وقت آ کر سوال کرتے ہیں مال ایمان ایمان کیا ہے مال اسلام اسلام کیا ہے مال احسان احسان کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں توجہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں جبریل اعتراض کر سوال کرتے ہیں اس سوال اور جواب سے مقصود یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال میں جانے والے تھے تاکہ آخری تے ہوئے پھر ایک مرتبہ ان کو خلاصہ اور خاکہ سمجھا دیا جائے خاکہ ایک مرتبہ سمجھا دیا جائے ان کو آقا کا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ایمان اسلام اور جناب اخلاق احسان ایمان عقائد ایمان جو ہے عقائد یہ حصہ لے لیا ہمارے علم کلام والوں نے عقی عقیدے بیان کرنے والوں نے اور جو آ اسلام جس کو کہا گیا یعنی اعمال انسان جو کرتا ہے توجہ رکھنا نماز روزہ حج دقات وغیرہ ہاں جی یہ خریدو فروخت اور بعد یہ جی جتنے اعمال ہوتے ہیں انسان کے اور جتنا اوپر سے کرنا سیاست کرنا وغیرہ ہاں جی یہ جو اعمال ہوتے ہیں ان امال کو اسلام حدیث مبارک میں کہا گیا ہمارے علماء جو فقہ والے ہوتے ہیں فکہ جن کو کہتے ہیں انہوں نے یہ حصہ لے لیا اور جو احسان ہے جو اخلاق و آداب ہوتے ہیں وہ حصہ ہمارے فقیروں درویشوں صوفیوں نے لے لیا سمجھ نہیں کی اسلام کے کتنے حصے ہو گئے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ایک حصہ عقیدے کا دوسرا اعمال کا تیسرا اخلاق و آداب کا اخلاق و آداب سکھاتے ہیں درویش حضرت صاحب جیسے یہ جی ان لوگوں کا مخصوص حصہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور امال پڑھاتے ہیں فو کہا بس سمجھ نہیں آئی مرو <apparentlymith> आर, आ, میرے بھائی <us repar exams> اور عقائد جو ہیں یہ پڑھا بڑھاتے ہیں علم کلام والے حضرات عقائد والے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص عقیدے میں بھی عقیدے میں بھی راہبر ہوتا ہے فقہ میں بھی راہبر ہوتا ہے تصوف میں بھی راہبر ہوتا ہے یعنی کیا مطلب بک وقت وہ بجک وقت وہ متکل بھی ہوتا ہے فقی بھی ہوتا ہے اور صوفی بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جس طرح کے ہمارے امام احمد رضا بریلوی تھے اور تاجدارے گولڑے تھے اللہ اور فقط توجہ رکھنا فقط تصوف اور اخلاق میں جیسے میاں شیر ربانی تھے کیونکہ آپ ظاہری علوم نہیں پڑھے تھے سمجھ نہیں آ ظاہری علوم نہیں پڑھے تھے لیکن اخلاق و آداب سکھانے کے بعد شاد سم لگی ہو میرا پراوا یہ نفس مارن دا کم یہ فکیر کول علم توجہ رکھنا شرح محمدی دا علم دین دا کم اے علم دم یہ علم کو علم تے عمل کراون تے نفس مارن دا کم یہ فقیر کول آد توجہ سم لگی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ادھر چل پڑا تو پھر بات نکل جائے گی دور بہت دور نکل جائے گی. واپس لوٹوں ہاں اسلام کے تین حصے تو سمجھا دیے نا لوگ جہل بے علم رہ گئے ہیں وہ, جا وہ بس وہ کہتے ہیں اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اللہ خم سمان چیز ہے بس نماز روزہ آجکال. یہ جگہ وہ بے وقوف کا بچہ یہ تو ارکان ہے سمجھ نہیں آئی لیکن اب یہ بات چھڑ پڑی ہے تو بہت ضروری ہے اس کو پورا کر دیتا ہوں سمجئے کیا کام سنو بھائی روکن روکن ات ہم دیکھ رہے ہو آواز تھوڑی کرو بھائی اے تھم دیکھ رہے ہو ستون دیکھ رہے ہو سنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھنا ایک نیا فائدہ آپ کو دے رہا ہوں اللہ دے دوں جس طرح کے حدیث جبریل حدیث جبریل کا خلاصہ آپ کو سمجھایا ہے نا نہیں سمجھ آئی اسی طرح اس حدیث مبارک کا ذرا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بونے جل اسلام والا خمس خمس دعائم دعام چار پانچ ستون توجہ میاں میرے بھائی دعام ستون کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ستون کو کہتے ہیں اور سنو پانچ ستونوں والا گھر کبھی دیکھا ہے تم نے پانچ ستونوں والا گھر او ہو حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے سمجھ لگے و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے بھائی سنو عرب کے لوگ زیادہ تر خیمہ زن تھے خیموں میں رہتے تھے اور یہ پتھروں اور یہ ڈھیلوں مٹی کے مکانات اینٹوں کے مکانات یہ بہت کم تھے ارب کے لوگوں کے پاس وہ مختصر زندگی کو مختصر طریقے کے گزارنے کے عادی تھے ہاں ہاں ہا ہا ہاں ہاں یہ ایک مختصر تھا سکولیوں کا رد کر دیا ہے جو یہاں کہتے ہیں کہ جناب ادھر وہ نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا ارے بکواس مت کر وہ مختصر زندگی کو مختصر طریقے کے گزارنے کی روش رکھتے تھے کہ زندگی مختصر ہے جب تو مکان کیوں لمبے بنائے جتنا زندگی اتنے مکان بس اتنا حسین پیرائے اتنا حسین پیرائے میں اس بات کو کون ادا کرے گا اللہ کے فضل سے ناچیز نے ادا کرے گا مختصر زندگی کو مختصر طریقے کے ساتھ گزارنے کے وہ لوگ توجہ درا قائل تھے کائل تھے, تھے اس وجہ سے وہ ایسی مختصر جو ہے نا عمارتیں بناتے تھے یعنی کیا مطلب عمارتیں بنانے کا یہی خیمے والی زیادہ تر اسی طرح چلتا تھا یا اگر زیادہ کسی نے عروج کیا تو وہ بنا لیتا تھا پتھروں اور ڈھیلوں کی سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہ بہت کم ہوتے تھے مکانات زیادہ تر مکانات خیموں کے ہوتے تھے اور خیمے دو قسم کے ہوتے ہیں توجہ ذرا رکھنا خیمے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک خیمہ ہوتا ہے اوپر سے اوپر سے اوپر سے اس کا حجم کم اور نیچے پھیل جاتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی دیکھا اس طرح کا خیمہ جیسے آپ اپنے سر پر چادر ڈالیں تو دونوں کاندھے کی طرف کاندھوں پر جب پڑھے گی تو وہ خیمہ بن جائے گا سمجھ نہیں آ رہی دوسرا خیمہ آپ میں سے کچھ حضرات نے دیکھا ہوگا وہ ہوتا ہے چار ستونوں والا جیسے کمرہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا بنتا ہے وہ فوج کے پاس ہوتے ہیں بعض خیمے اس طرح کے جی اور یہ کیلنڈر جو ہوتے ہیں نا جو شیئ لوگ چھاپتے ہیں امام حسین کے کربلا کے فرضی نقشے فردی نقشے خیالی تو ان فردی اور خیالی نقشوں کے اندر خیمے اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہاں جی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بہرحال اس میں چار ستون ہوتے ہیں کونوں میں اور ایک ہوتا ہے درمیان میں درمیان میں جو ہوتا ہے وہ ذرا اونچا رکھتے ہیں تاکہ پانی جمع ہو ادھر ادھر بارش کا پانی گرتا جائے سمجھ آ گئی کہ نہیں اب یہ ہیں پانچ رکن پانچ ستون توجہ توجہ میرے بھائی اب یہ گھر, نہیں, یہ گھر نہیں یہ گھر نہیں یہ گھر نہیں یہ گھر کے ستون ہیں گھر اگرچہ ان کے بغیر نہیں ہوتا یعنی یہ گھر یہ گھر خیمے کا اس طرح کا جو گھر ہوتا ہے وہ اگرچہ ان پانچ ستونوں کے بغیر نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ پانچ ستونوں کے ساتھ ہی گھر نہیں ہوتا چڑھا دوں توڑ چڑھا دوں بات کو کنارے لگا دوں ذرا غور سے سمجھیے گا ارے میرے بھائی بات کو سمجھنا یہ جو ستون ہے یہ ستون گھر کے ضرور ہیں گھر ان کے بغیر نہیں ہوتا لیکن یہ ستون ہی گھر نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے پانچ ستون گاڑ دیے زمین میں اب آؤ میرے گھر والوں بیٹھ جاؤ ادھر آؤ اب دھوپ میں دھوپ سے بھی بچ جاؤ گے اب جناب سردی سے بھی بچ جاؤ گے گرمی سے بھی بچ جاؤ گے اور بوجھ جانوروں سے بچ جاؤ گے ہر طرح کی تکلیف سے بچ جاؤ گے آؤ ادھر محفوظ ہو جاؤ تو بے ہے ہر آدمی یہی کہے گا ارے پاگل یہ کسی اور کو قائم کرنے کے لیے یہ کسی اور کو قائم کرنے کے لیے گاڑے گئے تھے یہ خود جو ہیں وہ گھر نہیں بنتے گھر کے لیے ضروری ہیں لیکن گھر نہیں ہے ارے میرے آقا نامدار نام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ پانچ چیزوں پانچ ستونوں پر اسلام کی عمارت بنائی گئی ہے پانچ دونوں پر پانچ پانچ دونوں پر اسلام کی عمارت بنائی گئی ہے اب اس کا یہ مطلب نکلا وہ پانچ ملیں اور دوسرے احکام ملیں پھر اسلام بنتا ہے تیرا گھر تیار ہوتا ہے جو نہیں برمائی میرے آقا ہے نام دار صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتانا چاہتے تھے اسلام ایک کل ہے اس کے یہ پانچ بنیادی جزے لیکن یہ نہیں سمجھنا اسلام ہی اتنا ہے نہ اوپر جو خیمہ ہے وہ پورا ڈالو گے ادھر قلعے باندھو گے رسیاں باندھو گے مضبوط کرو گے پھر دھوپ سے بھی بچائے گا سردی سے بھی بچائے گا گرمی سے بھی بچائے گا اللہ کے کار و غضب سے بچائے گا دشمنوں کی شرارت اور فتنوں سے بچائے گا ہر طرح کے فسادات سے تمہیں یہ اسلام کا گھر مہب رکھ لے گا اور مسلمان آؤ آج جو آج دین کو نہ سمجھنے والے جو ہلارہ بر بن بیٹھے ہیں لانتوں نے یہ تمہیں بتایا کہ کئی کہتے ہیں صرف یہی پانچ اسلام کے رکن ہیں یہ سکولی کھدتے ہیں سکولی کہتے ہیں یہی پانچ ہیں باقی چھوڑو وہ لانتیا یہ پانچ اگر ڈنڈے گاڑ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کس سے بچیں گے آج اسی وجہ سے آج کیونکہ سکولیوں کا اسلام دنیا میں نافذ ہو گیا ہے یعنی پانچ رکن ہیں پانچ رکنوں کی بات تو ہوتی ہے لیکن باقی دین احکام کی بات نہیں ہوتی نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی سناتا ہے نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی کرواتا ہے نہ کوئی بیان کرتا ہے نہ کوئی بیان کرنے دیتا ہے اسی وجہ سے یہ کام تباہ ہو گئی اب نہ گرمی سے بچ سکتے ہیں نہ دھوپ سے نہ سردی سے نہ فتنوں سے نہ فساد نہ کہہر الہی اور غذب خدا بندی سے آج ہر طرح کی شرارتیں ہمارے تمہارے گھروں میں ہیں اس وجہ سے کہ ہم بے وقوع پانچ رکن کر بیٹھ گئے ستون اور اپنے آپ کو سمجھ لیا محفوظ حالانکہ میرے بھائی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا تھا تم نے اپنے اسلام کی عمارت کو قائم رکھنا ہے پورا بنانا ہے ان پانچ ستونوں کا بنیادی خیال رکھنا ہے پھر دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور اس کے اندر جب چھپ کر بیٹھ جاؤ گے ہر طرح کے شرفتروں سے محفوظ رہ جاؤ گے اور سنو میرے چھوٹے حضرت صاحب یہاں مثال دیا کرتے ہیں میں یہاں دہراتا ہوں سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کمرے میں بیٹھ جائے دروازہ ہر چیز بند کر کے بیٹھ جائے لیکن ایک انگلی باہر نکال لے دروازے سے تو ایمان سے بتاؤ وہ کیا محفوظ بیٹھا ہے ہو سکتا ہے باہر سے سانپ اس کو ڈسے ایک انگلی پر اگرچہ ڈنگ لگے گا لیکن پورا جسم ہلاک ہو جائے گا اگر محفوظ ہونا چاہتا ہے تو پورا اندر بیٹھ یا کم کئی دو ہم شعی جلا جلالو فرماتا ہے اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو صبر کرو اپنے دین پر وہ تک تک دین اپنا پورا اختیار کر لو پورا دین اختیار کر لو اور جتنا باہر جتنا تکلیفیں دین کو رکھنے میں تم پر آتی ہے سب برداشت کر جاؤ تو دنیا کے کافروں کی سازش اور چال اور کوئی فتنہ تو پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا تمہیں محفوظ رکھوں گا وہ لاکھ ساز سے کرتے رہیں گے کوئی سازش تمہارے تک نہیں پہنچنے دوں گا مفتی یہ سمجھ کے نہیں ہے ارے چشتی دین کو تو تقوی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا وہ تب پہلے صبر کو کیوں رکھا ہے بتا دوں ہمارے آئی بلاغت فرماتے ہیں علم بلاغت والے ہمارے علماء میں کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تقدیم اہمیت کے بیان کے لیے ہوتی ہے واقعاً، واقعاً یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ وہ جو دین ہے نا اس سارے کا بنیادی جز یہ صبر ہے تمہارا یعنی یہ اہم جز ہے کہ اسی صبر کی برکت سے تم اپنے دین کو مکمل کرو گے اے اے اے اے اے اگر بے صبری آئی ہر دنیا کا آیا تکلیفوں میں صبر نہ کیا عیاشی میں پڑ گئے عیاشی آسانیاں سہولتیں جس طرح ہم پڑے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر سازشوں کا شکار ہو جاؤ گے یہ قرآن بتا رہا ہے آج اسی وجہ سے ہم نے کہا سہولتیں ہوں آسانیاں ہوں اللہ نے کہا صبر کرو سہولتوں اور آسانیوں, میں آسانیوں کے چکر میں پڑو گے تو پھر سادشوں کا شکار ہو کر برباد ہو جاؤ گے اگر صبر میں رہو گے صبر میں رہو گے تو زندگی آسان رہے گی صبر میں رہو گے تو زندگی توجہ اگرچہ مشکلات میں ہوگی لیکن زندگی پر سکون ہوگی کیونکہ سات سو کا شکار نہیں بننے دوں گا ہاں ہاں ہاں لا یا در کم قید ہوں شے آ ش نہ آیا ہے ہاں جی کا فائدہ دے رہا ہے اللہ فرماندہ ایک چال نہیں چلن دیں گے یار ساری جی رہی ہیں. <سلام> ایک چالا تیرے, ایک چال بھی تر تک نہیں پہنچنے دیا گا ایک سازش نئی آن دیا گا تین کھ کا نقصان نہیں پہنچا سکے مطلب یہ بنتا یہ مفو میں مخالف کا بنے گا توجہ در تو اگر تم صبر نہیں کرو گے اور تکوا اختیار نہیں کرو گے صبر نہیں کرو گے اورو گے ایک کھ کی لکھان سادشیا کا شکار ہو کے مرو گے برباد ہو گے اج تا دنیا مسلمانا کی تڑفتی پئی وہ بےلیاں دے بڑیاں نے مگر سکون دی دولت تو محروم نے کیوں سازش کا شکار نے دشمن اج پہ طرف آزشاں جی توے دانا تڑفتا ہے ہاں دانا سکون نہیں کر سکتا بیٹھن واسطے توا ہے تے توا بیٹھن واسطے توا نصیب تر ہے توا توا سکون کتنے کرن درفدا ترفدا آخر بچارا بوجھ سڑ جتم ہو جا میرا بےلییا ہاں جی اس لانتی نے سوم دی نائنس دیا چیزاں بیٹھنے مگر توا وہ کو مگر توا یہ نے تپا تپا کے سان تڑفا تڑفا کے ماری لگا دا ہے ہاں جی اس واسطے میرے پرور نے فرما دتا سی اگر تصا سکون کی زندگی گزارنا چاہتے جے تو پھر ایک کوئی طریقہ جی سبر والے بن جاؤ تو پرہیزگار بن جاؤ سمجھ نہیں آئی ہوگی رکنا نہیں گا سمجھ کہ نہیں آئی سبحان چلو آپ پیچھے کی طرف چلیں سبحان اللہ چلے پیچھے بندے کو خالق نے ہی کاسب ثابت کیا بلدی. بلدی. اس سے پیچھے چلتے ہیں تو محتازلہ کا مذہب عال سنت کا مذہب بتا دیا اب بندہ توجہ بندہ اپنے کاموں کا خود خالق ہے یہ موتازلہ کا مذہب ہے اور اللہ خالق اور بندہ کاسب بیز. ہے بے شرد شرد. بے شرد شرد. یہ عل سنت کا مذہب ہے تو آراز وہ اعمال ہوتے ہیں ارض یہ خود قائم علیحدہ وجود نہیں رکھتے نیکی بدی کا علیحدہ وجود نہیں ہے لہذا یہ عراض ہیں اب عراض کی تخلیق میں تخلیق میں تو اختلاف ہو گیا توجہ ذرا اختلاف ہو گیا لیکن جواہر اور جسموں کی تخلیق میں اختلاف نہیں ہے تمام گمراہ فرقے اور ہدایت والے سب یہی کہتے ہیں کہ جسموں اور جوہروں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے کیسے لیا گیا پیچھے بھائی لے گیا پیچھے کہ نہیں بولتے نہیں مرو بولو تو صحیح یار ادھر دیکھو لیکن یہاں یہ بتاتا چلو توجہ یہ بتاتا چلو کہ خالق اجسام کا اللہ تعالی توجہ اور آراز کا بھی اللہ تعالی یہ اہل سنت کا مذہب ہو گیا خالق اجسام کا اللہ ہے لیکن انسان اپنے اعمال کا خود خالق کا ہے یہ مذہب کن کا ہو گیا موتازلہ گمراہ فرقے کا بے بولتے نہیں بے یہاں پر ایک بات کر دوں کہ فلسفہ جو ہے نا فلسفہ وہ اجسام اور جواہر اور افعال سب کا خالق وہ اقول کو کہتے ہیں عقول عقل کی جماعت وہ عقول عشرہ ایک تو عقل ایک عقل کا معنی ہے تمہارا ہمارا مسلمانوں کا کہ انسان کے پاس ہوتی ہے سمجھ بندہ جس سے سوچتا ہے سمجھ نہیں آ یہ مانا نہیں ان لائنوں نے ایک عقل کا اور مانا لیا وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایک عقل کو پیدا کیا ایک کو پیدا کیا. کو پیدا کیا. وہ ایک جوہر ہے ایک لطیف چیز ہے وہ کہتے ہیں اس کو پیدا کیا اس نے آگے یہ جو ناواں آسمان ہے نا ناواں یعنی ہم جس کو عرش کہتے ہیں عرش ये وہ ये اس کو آسمان کہتے ہیں نواں آسمان وہ نو नौ آسمان کہتے ہیں ہم سات آسمان مسلمان لوگ ہم سات آسمان آٹھویں کرسی نواں ارش وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نو کے نو آسمان ہیں نواں آسمان یعنی سب سے اوپر والا اس عقل اول نے پیدا کیا یعنی اتنا بڑا جسم اس عقل نے بنایا پھر توجہ رکھنا ذرا اس عقل نے دوسری عقل کو بھی ساتھ بنایا پھر دوسری عقل نے تیسرا آسمان بنایا اور اگلی اقل بنائی کیا فدواں کا ٹولہ ہے اسی طرح کرتے کرتے وہ کہتے ہیں جو دسواں اقل ہے نا اس نے یہ قریب کا آسمان جو آپ کو نظر آتا ہے یہ اس نے بنایا اور آگے خدائی ساری وہی چلا رہا ہے یہ زمین کا نظام سارا اسی عقل کے پاس ہے اور بنایا بھی اسی نے آیا وہ لانتی اللہ جانہ کو خال کے اجسام ہونے میں ایک نہیں مانتے تو مشرق سمجھ نہیں آئی وہ مشرقہ کا ٹولہ ہو گیا وہ بولم رہے تو انہوں نے یہ کہا یہ بکواس کی ایک اور ٹولہ ہے توجہ ایک اور ٹولہ ہے جن کو کہتے ہیں مجوسی کیا کہتے ہیں اور عربی زبان میں ان کو کہتے ہیں سانا ویاست کی طرف نسبت سانا ویا. دو والے وہ دو والے کون ہیں وہ کہتے ہیں دو خالق ہیں ایک کرتا ہے نیکی پیدا ایک کرتا ہے برائی پیدا نیکی پیدا کرنے والے کو وہ کہتے ہیں یزدان اور بدی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں اہرمن وہ دو خالق مانتے ہیں جسموں کے بھی ارضوں کے بھی توجہ بھائی بری چیزیں وہ کہتا ہے بری چیزیں جتنی ہیں اور پلیت چیزیں جتنی ہیں پخانا وغیرہ جتنے پلیت چیزیں ہیں. سور وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں کون پیدا کرتا ہے اہرمن وہ, شا... وہ خالق شر ہے اور دوسرا اچھے کام اور اچھی باتوں اور اچھی چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ یسدان سمجھ نہیں آ رہی وہ ہے خال خیر ایک ہو گیا خالے خیر ایک ہو گیا خالے کے بول بولو بول بولو ایک ہو گیا خالے کے ایک ہو گیا خالے کے شر توجہ رکھنا ذرا خالے خیر لیکن وہ بھی واجب الجود ہے ان کے نزدیک وہ بھی واجب الجود ہے ان کے نزدیک وہ بھی محتاج نہیں اپنی ہستی میں وہ بھی محتاج نہیں ہستی میں توجہ رہا رکھنا اب یہ لعین بھی مشرک ہوئے یہ بھی مشرک ہوئے کیوں مشرق ہوئے کہ ان لعینوں نے وہ جو پہلی چیز تھی بنیادی فرق کرنے والی خالق و مخلوق میں یعنی اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا وہ وجوب وجود اور میں ذاتی والا وہ جو ہے اس میں انہوں نے جا شریک بنایا کہ اب انہوں نے کہا دو چیزیں ہیں جو اپنی ہستی میں کسی کی محتاج نہیں ایک نیکی پیدا کر ایک ہے اچھے پیدا کرنے والا ایک ہے برے پیدا کرنے والا کافروں کو وہ پیدا کرتا ہے اور مومنوں کو یہ پیدا کرتا ہے ہاں جی اپنے ماننے والوں کو یہ کرتا ہے وہ وہ سمجھ نہیں آ رہی وہ لانتی ٹولہ کافروں مشرکوں کا ہے وہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ لانتی لوگ مشرق ہوئے کیوں انہوں نے دو واجب الوجد مان لیے دو ایسے مان لیے جو بے نیاز ہیں یعنی دو بے نیاز مان لیے حالانکہ بے نیاز ایک ہے اسلام کا کیدا یہ ہے کہ بے نیاز ہاں یہ جڑا شتا ابلیس نا ابلیس انہیں اہ رمن ہاں وہ کہتے نے خدا دا دریق یہ خدا دا دریق کا وجود وہ بھی مستقل تے بھی مستقل سمجھ لگی وہ بھی بے نیاز تے بھی بے نیاز وہ بھی قدیم براس یہ بھی قدیم وہ وہ بھی بھی بھی قدیم قدیم یہ ہاں جی وہ بھی واجب الوجود یہ بھی واجب الوجود ہے جی یہ سارے لفظ ایک نے رکھتے ہیں جہاں کہہ رہے ہوں ہاں جی یہ نہ منہ یہ بھی مشرق ہو گئے ارے میرے بھائی توجہ رکھنا اب خالق اجسام کی وضاحت ہو گئی کہ نہ ہوگی مرد نہیں مرو کی وقت ہویا میں گل چڈنا تھی روٹی کھاؤ میں بیٹھا اللہ اور <t colorful> <t dual ecoire> سلطان صاحب کی کتاب پڑیا جی تھوڑا جہا میں شیر ایک سٹ دیا یہاں ساتھ وضاحت دوں یہ مولانا عمر صاحب نے اشارہ کیا ہے اللہ حج شان و حضرت سیدنا سارو اللہ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کی شان تھی آپ کی شانتی آپ آپ کی تھی انی اخلق و منقین کا ہے اتی طور فجقون و تیرم اللہ سمجھ نہیں آئی توجہ میرے بھائی آپ قرآن مجید فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں انی اخلوں کو منت تین یہاں پر خلق مامانہ تقدیل ہے خالق مامانہ نیست سے نیست سے ہست کرنا جسم کو نہیں ہے جسم کا صرف اندازہ اور اس کی حیات اور شکل بنانا ہے سمجو نہیں فرمائی انی اخلق کو منت یعنی وہ قدر و منتین کہ تیرا گئی اسی وجہ سے آیا یہ نہیں فرمایا انی اخلق کو میں پرندوں کو پیدا کرتا ہوں نا حضرت فرما رہے انی اخلق کو منتی میں گارے سے میں گارے سے پرندے کی شکل بناؤں گا تبھی پرندہ پرندہ جیسے ہوتا ہے اس طرح کا جسم اور حیات اور شکل بناؤں گا حیات اور شکل عرض ہیں پرندہ جسم ہے پرندہ وہ مٹی جو تھی اللہ نے پیدا کی ہاں جی جسم اللہ پیدا کرنے والا ہے اس کا اور کوئی نہیں ہے توجہ رکھنا ذرا اخنوں کو منتین گارے سے میں شکل بناتا ہوں پرندے جیسی اللَّهِ میرے بنانے سے پرندہ تو نہیں بنے گا شکل بناؤں گا میں چاہوں گا پرندہ بن جائے اللہ کا اذن ساتھ ہے وہ پرندہ بنا دے گا او میرے بھائی جتنے جسم شکلیں حیات اور صورتیں اللہ تعالی نے ان کی تبدیل کرنا بندے کے اختیار میں رکھ دیا ہے لیکن جسموں کو پیدا کرنا یہ بندوں کے اختیار میں نے یہ خالق تعالیٰ نے کر دیا ہے بنایا ہوا ہے یہ اسی کا کام ہے حضرت عی سرو اللہ علیہ السلام ہاں جی مٹی سے شکل بناتے تھے گارے سے شکل بناتے تھے پرند کی فان پھوکھو فی فن میں چھوڑ گیا تھا توجہ ذرا رکھنا ادھر دیکھ ادھر دیکھ جیسے گاڑی ہے یہ جہاں انگریز اور سائنسدان اور یہاں کے لوگ گاڑیاں بناتے ہیں گاڑی بنا کر تیار کر کے توجہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے Hey, یہ شکلیں بناتے ہیں ڈائی میں ڈائی میں ڈائی میں لوہے کو ڈالتے ہیں پلاسٹک کو ڈالتے ہیں تانبے پیتل کو ڈالتے ہیں فلانی چہر کو ڈالتے ہیں تارے بناتے ہیں فلان بناتے ہیں شکلیں بنا لیتے ہیں شکلیں بنا کر جب مکمل تیار ہو جاتی ہے تیل ڈالتے ہیں کیک مارتے ہیں فلان کرتے ہیں سلنڈر بھاجی سلف مارا گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور جل پڑی بندہ جلا رہا ہے لیکن سن لیں یہ بند یہ عام لوگوں کی قدرت میں دیا ہوا ہے حتیٰ کافروں کی قدرت میں بھی دیا ہوا ہے اللہ کے نبیوں کی قدرت میں کیا ربطالہ نے دیا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں گارے سے گارے سے شکل پرندے کی تیار کروں گا انفوخی ہے پھر اس میں پھونکوں گا پھونک میری طرف سے شکل میری طرف سے یہ سب کچھ میری طرف سے توجہ لیکن یہ بھی اللہ کے ازن کے ساتھ ہے کیوں اس وجہ سے کہ اس ذات طاقت رکھی ہوئی ہے اس طاقت دی ہوئی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں پھر آگے بیدن اللہ پرندہ وہ بن جائے گا وہ بھی اللہ کا ازن ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا جسم بنانے والا خدا ہے اور جسم کو جسم کو پھر پرندے کی شکل میں لا کر اس سے پرندہ بنا دینا پرندے بنا دینا یہ اللہ کے دن سے اللہ نے نبیوں میں بھی دیا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی اب بولو بیلو سمجھ نہیں آئی صدقے جامع اس زاد کریم دے اس کا پیدا کرنا اور مخلوق کا پیدا کرنا بہت فرق ہے یہ حیات اور شکلوں کو بدلتے ہیں توجہ ہے اور وہ نیست سے ہست کرتا ہے اصلوں کو یہ شکلوں کو وہ اصلوں کو ہاں ہاں سمجھ نہیں آئی بولو امرو سمجھے بھی حد سیاست اللہ کے بادل سے بولتے نہیں آہ, کوئی کیاس میں نے نہیں بنایا دیکھ لیا ایسے ہی مقدمہ ذہن میں آ گیا اپنا نتیجہ ہی ذہن میں آ نتیجہ ذہن میں آ گیا مطلوب دین میں آ گیا بہرال شکلیں جو ہیں وہ بندے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے تبدیل کرتے رہتے ہیں لیکن اصل کو تبدیل کرنا یہ اس کا کام ہے بے اصل جو ہے یہ اس کا کام بولو آگے سمجھ کے نہیں آئے سبحان اللہ خیر ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا یہ مسئلہ یہاں پر مکمل ہو گیا خالق اجسام اللہ تعالیٰ ہے یہ مسئلہ سمجھا دیا بے شخص کہ نہیں سمجھا بولتے نہیں سبحان اللہ بند کریں چٹ جاتا بناتے ہیں اور یہ جسم بن رہا ہے بھی دیکھ منی کا ایک ہے اس سے آگے تیاری کرنا ساری سمجھ لگی وہ اسباب کے تحت اللہ کا تعالیٰ وہ بناتا ہے پرندہ اس طرح کہ نہیں اور یہاں پر عالم امر سے یہ کام ہوا ہے وہ جو فرما رہا ہے کو یہ امر کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ اسباب نہیں ہیں یہاں پر نہ منی اب جس طرح اس سے وہ پرندہ وجود میں آیا پرندے کا جسم نہیں تھا منی کا جسم تھا نا پرندے کا جسم نہیں تھا تو وجود میں آ گیا تو ادھر ادھر مٹی کا جسم ہے نا پرندے کا جسم تو نہیں تھا میں کہتا ہوں یہ اتا ہو سکتی ہے جزوی باتیں ایسے لیکن جز اجسام جو ہے نا باغ یہ عطائی ہو سکتے ہیں دوبارہ اس کو لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی بات جو ہے نا وہ میں کرنے میں منفرد ہو جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ کسی کے کندھے پر یہ فائر کروں میں کسی کے کندھے پر رکھ سابق بزرگ ہو جس نے ایسی بات کہی ہو تو پھر مت لیں. سیروں میں تو شاید اس یہ جو ہے نا مجد الفرسانی اور مولا مولارم وغیرہ ان کی باتوں سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی عطا کرتا ہے ابھی میں خیر چلاتا ہوں بات کو دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ کو جمع مطلب تفصیل جی. میں دکھ دیا جی تفصیل میں سیروں والے اتنا نہیں تے تک پہنچتے وہ وہی بات ہے نا علماء رسوم ہیں جی علماء قلوب ایسی بات کرے نا جی پھر اچا سہنا وہ پہنچتے دل یہ کہہ رہا ہے کہ یار پرندے کا جسم نہیں تھا کہاں تھا جسم اس کا مٹی کا جسم تھا پھر پرندہ بن گیا سمجھ نہیں آ رہا اب بات کو سمجھنا بھی اگر ملائکہ حضرت سیدنا آدم علیہ سلاد و تسلیم کے جسم شریف کی تخلیق میں کام کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی پرندہ جو بن گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کو کیا یہ کہہ نہیں سکتے کہ مجاز خالق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حقیقت خالق اس کا اللہ تعالیٰ وہی ہے بےدنلہ حقیقت اور مجاز ہو جائے گا برزات اور بر عرض والی بات جی آپ واسطہ بال... واسطہ جو تھے اللہ تعالیٰ واسطہ فی الوز بنا اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق میں واسطہ فیل عروض ہوا اگر سے کی جائے، ٹھیک؟ تو ٹھیک اگر یہ کہا جائے تو مجھے یہ بات بہت نہیں لگی ہاں میرے بھائی اسی لیے سلطان بہو فرماتے اللہ پڑ اللہ پڑیو ہوں یوں نہ گیا جابو پردہ مردہ لکھ ہزار کتاب پڑیا وہ پر زالم نفسنا مردہ مانچ فکی رئی نہ اندر دا اب ناچ بند کر آگے تک کر ایسے حصے یہ مسئلہ ناشیر نے اگر سے مکمل کر دیا ہے کہ خالق احسام اللہ تعالی ہے اور کوئی نہیں اس کا ایک لاحقہ لگاتا ہوں توجہ درا یعنی کیا مطلب اس کے ساتھ ناچیز ایک ایسی بات ملاتا ہے جو ناچیز کے ذہن میں کھٹکتی ہے اور بعض کتابوں سے اس کا اشارہ ملتا ہے علماء کلام کے پاس اگر یہ بات نہیں ملتی بعض صوفیاء کے پاس یہ بات ملتی ہے جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے علماء عقائد اسی طرح بیان فرماتے ہیں خالق اجسام کون ہے صرف اب بات یہ ہے اگلی لاحقہ جو ملانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ اور ناچیز کے وہ ذہن کی بات ہے اور بعض صوفیاء کے پاس پڑھنے میں اشارہ تن ملتی ہے وہ ناچیز آپ کے سامنے رکھتا ہے لیکن اس کو ابھی بہتن سمجھنا عقیدہ نہ سمجھنا یہ بحث کے طور پر پیش کر رہا ہوں عقیدے کے طور پر نہیں سمجھ نہیں آ رہی اور یہ اہل علم حضرات سمجھتے ہیں کہ بحث کا دائرہ وسیع ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہر بحث عقیدہ نہیں ہوتی یہ میرے علمی الفاظ ہیں علمی چیز ہے یہ جو میں نے بات کی کہی ہے نا کہ یہ میں بحث کر رہا ہوں بحث کے طور پر کہہ رہا ہوں عقیدے کے طور پر نہیں لہذا میں آپ کو آپ کو اس کا مکلف نہیں کروں گا یعنی آپ کو اس بات پر مجبور نہیں کروں گا کہ آپ یہ اسلام کا عقیدہ ہے اس کو رکھیں ایک میدان میں بحث رکھ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی ہو سکتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی صاحب علم ہو اس پر جب متعلے ہو تو متلے ہونے کے بعد وہ اس میں غور و فکر کرے اور پھر کوئی اور نتیجہ نکالے یا اس کی موافقت کرے اس لیے بحث نکال رہا سبحان اللہ سمجھ سبحان لیا اللہ! وہ یہ ہے ذہن میں یہ بات آتی ہے قرآن و حدیث کو ادھر ادھر سے پڑھنے سے اور ذہن میں خطرہ خدشہ خدشہ جس طرح اٹھتا ہے اس طرح ایک اٹھتا ہے خیال بن کر یہ بات آتی ہے ذہن میں اللہ بہتر جانے یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ کیا کہ اللہ جللہ جل شان ہو کی آتا سے اذن سے دیے ہوئے اختیار سے بعض جسموں کو اللہ کے بعض مقدس بندے پیدا کر سکتے ہیں سبحان اللہ! عقیدہ وہی تھا جو پہلے بتا دیا کہ خالق اجسام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی, کوئی, نہیں. کوئی نہیں یہ بہت سمے بات سبحان اللہ! سبحان اللہ سبحان اللہ نہ میں اعتقاد اس کا خود رکھتا ہوں اور نہ ہی اعتقاد رکھنے کا آپ کو مجبور کرتا ہوں سمجھ لیا مجبور بناتا ہوں نہ بات اتنا ہے کہ بعض اجسام کیونکہ کل کائنات جو ہے یہ تو اللہ رب العالمین نے کسی کو بنانے میں اس زاد پاک نے دیے ہوئے اختیار سے بھی دخل نہیں دینے دیا ساری کائنات کی اگر بات کی جائے لیکن بعض الام اگر خدا کے دی دیے ہوئے اختیار قدرت اور اذن سے بعض نبی ولی بنائیں تو باتیں ایسی ملتی ہیں قرآن و حدیث اور بزرگوں کی کلام سے اس طرح ماننے سے پھر شرک نہیں ہونا چاہیے اگر اتائی بعض ایک تو بعض جسم ہے کل نہیں بعض جسموں کا دوسرا اللہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے اذن اور اختیار سے سمجھ نہیں آ لیکن ساتھ میں یہ بھی یہاں پر میں بیان کر دوں کہ میرے حضرت صاحب قبلہ آپ نے اگلے دن کمال بات کی ہے شاہ صاحب قبلہ ہم جا رہے تھے سفر پر وہ اقار اقبال صاحب کے جنازے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے ان کے جنازے کے لیے جا رہے تھے راستے میں باتیں چھڑ گئیں حضرت صاحب یہ مسئلہ آ گیا ازن کا اجازت کا اللہ کے رزم کا اختیار کا تو حضرت صاحب نے ایک اچانک ایسی بات کہہ دی قسم خدا کی آہا آہا آہا آہا علم کلام کی کتابیں لکھنے والے اگر وہاں با, بیٹھے ہوتے نا وہ کہتے آئے بزرگ آپ کی یہ بات علم کلام کی کتابوں میں ملا دی جائے گی <سی اللحظی> اتنا عظیم بات آپ نے فرمایا بھائی اللہ ایک ہے تمہارا کسی کو اذن و اختیار دینا ایک ہے اللہ کا دینا اس میں بڑا فرق ہے فرمایا تم ہم جب دے دیتے ہیں کسی کو اختیار مختار عام یا مختار خاص ہمارے کاروبار میں کسی چیز میں تم کیا کر بات کو سمجھنا تصرف کر جس طرح کرنا چاہتا ہے کر یا ہماری مرضی کے مطابق کر یا اپنی مرضی کے مطابق کر جس طرح بھی کرنا چاہتا ہے ہم اختیار دے لیتے ہیں ایسے ہے نا لیکن وہ اختیار لے کر ہمارے ہمارے اختیار کا مکمل پابند وہ نہیں رہتا بے شک ہو سکتا ہے ہمارے مقابلے میں آ جائے بے شک ہماری مرضی کے خلاف کر جائے سی باتیں آ جاتی ہیں اس کو سہ یہ ہمارا ہمارا کسی کو اختیار دینا یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن دیر میں رکھنا خالق تعلا وہ ایک عجیب ذات ہے کسی کو اگر ہر چیز کا بھی اختیار دے دینا تو اختیار لینے والا مکمل اختیار لینے کے باوجود بھی مکمل بے اختیار ہوتا ہے ہم نے میں نے کیونکہ سخن شناس آدمی ہوں اللہ تعالیٰ کی دیوی کوفیک سے بات, بات کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہوں میں نے اللہ عمر سے کہا میں نے کہا عمر صاحب یہ بات سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کی کیا بات کر دیا میں نے کہا مسئلے جھگڑے جھگڑے مٹا دیے دیکھو بھائی اب میں اپنے شیخ کی بات پر ہاشیاں چڑھاتا ہوں ہمارے شیخ کا متن ہے اور نہ چیز کا ہاشیا کر دوں وضاحت انہیں <تصفح> کی انہیں کے فلیوں و برکات سے وضاحت کرتا ہوں توجہ رکھنا ذرا دیکھو بندے کا بندے کو اختیار دینا تو آپ نے سمجھ لیا اب اللہ تعالی بندے کو تو میں ہمیں کون سا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیں کون سے اختیارات دیے ہوئے بہت سے دیے ہوئے کتنے دیے ہوئے بہت سے دیے ہوئے ہیں یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں بول رہا ہوں اس کا دیا ہوا اختیار ہے بے شاک بے شاک بے شاک بے شاک ارے نیکی کرتے ہیں بدی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں ثواب کرتے, کرتے ہیں جو کرتے ہیں یہ ثواب کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ اختیار نے قتل کرتے ہیں کسی کو مارتے ہیں کسی کو کچھ اتا کر دیتے ہیں مال دیتے ہیں کرتے ہیں یہ آپ روزمرہ کے جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیوے وہ اختیار سے کرتے ہیں لیکن میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ہمیں اختیارات دیے ہوئے ہیں ہم ان اختیارات کو رکھنے کے باوجود اس کے آگے پھر بھی بے اختیار ہیں وہ چاہے تو کچھ کرنے دیں وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو ایسی؟ ایسی؟ ایسی؟ اور میرے بھائی ادھر دیکھ میں بول رہا ہوں اپنے اختیار سے لیکن میرا بولنا یہ میرا بولنا اس کے ارادے کا پابند ہے اس کے ارادے کے تابع ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے اس کے ہاتھ میں ہے میرا ارادہ اس کے ارادے کے ہاتھ میں ہے اگر وہ ارادہ اللہ تعالی کا میرے ساتھ رہے تو بولتا رہوں گا اگر اس کا ارادہ ہو اس کا بولنا بند کر دوں تو قسم خدا کی منہ بھی ہوگا ہے جی یہ زبان بھی ہوگی اندر جیتا بھی ہوں گا ہے جی کہتے ہیں زبان پر فالج پڑ گیا بول نہیں سکتا زبان پر فالج پڑ بول نہیں سکتا معلوم ہوا اللہ جل شانوں نے جتنے کسی کو اختیار دیے ہوئے ہیں یہ اختیار اس کی قدرت کے تابے ہیں اس کے ارادے کے تابے ہیں یہ بے لگام نہیں ہے لگام اس کے ہاتھ میں ہے ہم گڈیوں کی طرح ہیں اور مالک دے ہاتھ یا ساڑی پیر باہو فرما مالک دے ہتھ ہاتھ ڈو سا باہو جوں رکھے سو رہی ہے سونے دے ہتھ ڈور توجہ فرما خدا دیا بندیا وہ توجہ جو زندہ لوگ ہیں غیر نبی غیر ولی ہیں کافر ہیں مومن ہیں ان کو دی اختیار جو دیا ہوا ہے یہ اختیار ایسا ہے یہ اختیار رکھتے ہوئے بھی یہ سب اختیار ہیں اختیار اگر ہے حقیقت میں تو اسی کا ہے جس کے جس اختیار کے تابے اور پابند یہ سب اختیارات ہیں سب قدرتے ہیں اصل قدرت ہے تو وہی ہے اصل ارادہ ہے تو وہی ہے اصل اختیار ہے تو وہی ہے جس کے یہ سب پابند ہیں توجہ رکھنا اصل اصل وہابی لوگوں کو جو دھوکہ پڑتا ہے بےمانوں کو ان جاہلوں کو وہ درویشوں کو تو مانتے نہیں ہیں جن سے حقیقت سمجھ آتی ہے ان سے تو دور رہتے ہیں لانتیوں کو کہاں حقیقت سمجھ آئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بندہ بندے کو اختیار دے بیٹھتا ہے اور پھر اگلا جو ہے وہ بے لگام جس طرح مردی چاہے کرتا رہے نا لاؤ وہ جہلا کٹیا رب واہ دہلاؤ شریک مولا نے وہابیا تجھے بھی اختیار دیا ہے مجھے بھی دیا ہے بہت چیزوں کا دیا ہے لیکن یہ اختیار ایسا ہے کہ نہ نہ ہونے کے برابر ہے نہ ہونے کے برابر کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا وہ میں تشہیش رب العالمی حق ج شانو فرماتا ہے تو جتو مات ما نہ تم نہیں چاہتے جب تک اللہ نہ چاہے کیا اللہ فرماتا ہے تم وہی چاہتے ہو اللہ اور رب العالمیر. اس کا مطلب ہے پہلے مشیت اس کی ہوتی ہے پھر تیرے میرے اندر پیدا ہوتی ہے ہماری مشیت اس کی مشیت کے تابع ہے توجہ رکھنا میرے بھائی توجہ رکھنا چاہے کہ... یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مشیت جو ہے ہماری مشیط... میں ایک مثال دیتا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں توجہ ہے ادھر دیکھ یہ میرے ہاتھ میں گھوم رہا ہے کہ نہیں یہ ہاتھ بھی گھوم رہا ہے اور جو میرے ہاتھ میں ہے وہ بھی گھوم رہا ہے اس ذات کے سامنے اس ذات کے ارادے کے سامنے تیرا میرا ارادہ ایسے ہے اسی حقیقت کو اللہ نے ان لفظوں میں ارشاد فرمایا ان مبارک الفاظ کے اندر شاون اللہ اللہ رب المین بھائی ساتھ میں اللہ نے اپنے اسم میں جلالت کے ساتھ رب العالمین کا ورث کیوں ذکر فرمایا یہ بطور دلیل ہے کہ تمہاری مشیت اس کی مشیت کے تمہارا ارادہ اس کے ارادے کے کیوں تابع ہے کہ سارے جہانوں کا جب رب وہی ہے تو تمہاری عرش ہے اس کے قبضے میں ہے یہ وصف بطور دلیل ہے یہ وصف بطورے کیوں کہ وصف پر حکم سنو وصف پر حکم مشعر بالعلیت ہوتا ہے کیا مطلب کہ اس کا ماخذ اس وصف کا ماخذ علت بنتا ہے حکم کی مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابے کیوں ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے تابے ہے کیا مطلب کہ اس کے پاس ربوبیت ہے تو ربوبیت کی وجہ سے یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ربوبیت ہے یہی ربوبیت ہے یہی رب ہے وہی وہی رب ہے کہ جس کے سب کچھ قبضے میں بولو اے اسی وجہ سے اسی وجہ سے کسی شاعر نے بڑی حقیقت بڑی بات کی ہے وہ کہتا ہے لباس سے لباس سے زہد سے سورت گری سے کچھ نہیں ہوتا لباس زہد سے سورت گری سے کچھ نہیں ہوتا نہ ہو با تین تو شان ظاہری سے کچھ نہیں ہوتا نہ ہو با تین تو شان ذا ہیری سے ہنر سے مال سے مردانگی سے کچھ نہیں ہوتا ہنر سے مال سے مردانگی سے کچھ نہیں ہوتا خدا نہ مہربا ہو تو کسی سے کچھ نہیں ہوتا خدانا خدا نا توجہ نہیں فرمائی خدا نہ مہربان ہو تو کسی سے نہیں ہوتا توجہ نہیں فرمائی خدا بندے عالم کی مشیت نہ ہو دانش خدا وندے تو لم کی مشیت گر نہ ہو دانشی پیمبر سے نہیں ہوتا ولی سے کچھ نہیں ہوتا پیمبر سے نہیں ہوتا ولی سے شا ن علاش اللہ ہو رب العالمی خدا وندے تالم کی مشیرت گل پیمبر, پیمبر کردار پاؤں اتو بےسورا چل آنتی چلو سورج جی پاؤںکنا سیکھ ل وی دے دے نی دے لینڈ جانے جبرا دے سا جگہ کا پیڑ ہے من بے ماننےکنا دجا بےسورا چلو پونکنا سورے چکھ لا بندے آ یار سے نہ ہو توجہ ہے بہرحال میرے بھائی ہم آلِ اسلام کا علیہ سنت کا کیدا یہ نبیوں کی مشیت اور ارادہ ولیوں کی مشیت اور ارادہ ہر کسی کا مشیت اور ارادہ اللہ کے مشیت اور ارادے کتابیں پیمبر سے نہیں ہوتا ارے وابیاں سن لے نہ یہ سر سنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں نہ کسی کی خوشامد کے لیے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ پیمبر سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ جس طرح تم میں اللہ سے قدرت اور اختیار لینے کے بعد بے اختیار ہیں ہمارا اختیار بے لغامہ نہیں ہے امبیا اور اولیا کا اختیار بھی اسی طرح ہے وہ جتنی خدائی کے مختار ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختارِ کل ہیں مختارِ کل ہیں لیکن مختارِ کل ہونے کے بعد اللہ کے سامنے مجبور مہد ہیں شا الا شاء اللہ رب اللہ اب میں اپنی بات کی طرح بات ہوں ذرا توجہ سننا جب ہم قرآن مجید پر نظر کرتے ہیں وہی وہی بات جو پہلے سنائی حضرت عیسہ اللہ علیہ السلام کی جو میں کہہ رہا تھا بحث توجہ رکھنا اس سے اشارہ کیا مل رہا ہے انی اخلوں کو منتین ٹھیک ہے یہاں پر اخلو کو اخلو کو بمانا قدر و مفصرین لکھتے ہیں کہ میں اندازہ کروں گا کیا مطلب مٹی ہے کتنا پڑیا گارہ پڑا ہوا ہے مٹی پرندے جتنا اٹھاؤں گا اٹھا کر اس کی شکل پرندے کی بناؤں گا بنا کر پھر پھونک ماروں گا فی کونبید توجہ نہیں فرمائی اب اب جسم پرندے کا جسم اگر پہلے تھا تو پرندے کا تو نہیں تھا مٹی کا تھا میں نے مانا تفصیلوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے تقدیر کے معنی میں خلق توجہ ذرا انہوں نے تقدیر اندازہ کیا تقدیر معنی اندازہ کرنا اندازہ کرنا سمجھنی بات کیا رہے کیا مطلب اندازے کا حدود بنانا حدود بنانا حدود قائم کرنا حداں بنانیا یہ چونجالا پاس ہے فلانا پاس ہے پوچھا لائن ای جسم بڑا کے یہ حدیں بنا تقدیر کہ سمجھ نہیں آئی ہوں حداں بنایا حضرت نے ان پھوکو پیے خالی حدوں تک نہیں رہے اور بھی آگے کچھ کام کیوں وہ کیا ہے میں اس میں پھوک ماروں گا پھکوں گا میں ادھر نفک تو پی ہے مررو ہی حضرت آدم عدم کا پتلا تیار کرتے ہیں فرشتے رب فرماتے ہیں نفق تو پیے مرو اور جب حضرت علیہ السلام کی بات آتی ہے حضرت علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ادھر آکر حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں توجہ ذرا کرنا میرے بھائی ہاں جی پھونک مارتے ہیں خدا فرماتا نفق تو فیہ ہے میر ہاں جی ادھر اللہ تعالیٰ نفق روح پھونک رہا ہے جی ادھر جبریل یہ جبریل اپنے آپ نہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے اس نے حکم فرمایا جاؤ ایسا کر جب باری پرندے کی آتی ہے تو یہاں حضرت کا سانس مبارک بازاہر نکل رہا ہے لیکن حکم جو الہی تھا یہ سانس بھی کام کر گیا یہ پھونک بھی کام کر گئی پرندہ بن گیا پرندے کا جسم پہلے نہیں تھا اب جسم آ گیا تو یہی کہو گے حقیقت میں رب نے بنایا بظاہر حضرت عیسا نے بنایا تو ظاہر ان سے آئے باطن اس سے آئے ظاہر ان سے آئے باطل اس سے آئے یہ مقام میں فنا اور بقا ہے حضرت کو دیا ہوا تھا توجہ فرما وہ موجدہ ہے ان کا ان کی شان ہے خاص اللہ تعالیٰ ان کے اندر اس رات پاک نے رکھی تھی آپ فرماتے ہیں توجہ توجہ توجہ اگر کوئی کہے اگر کوئی کہے ایک بار کا مسئلہ تھا وہ نو میں کھاگا اتری دی میں بلاغت نہیں پڑے آئی اتنے مظہرے درسی گئے آپ کی فرمایا کرنی اخلوکو میں کردہ رہنا وا آجو میں کر سکنا وا جس اکھو گئے میں اس لئے کر دوں گا ان انفوکھو بھی مزارے کا س انفوک ہو بھی اور فعل مظاہرے کس لیے آتا ہے وہ تجدد کے لیے آتا ہے تجدد کے لیے آتا ہے حدوس کے لیے آتا ہے اگر مظاہرے ہو تو استمرار تجددی پیدا ہو جاتا ہے دروس البلاغ میں لکھا ہے تلخیص المفتاح میں لکھا ہے بلاغت کی کتابوں میں لکھا ہے استمرار تجددی ہے کیا مطلب جب بھی کہو گے ہم کر دیں گے اے क्यों क्यों और रात ने शान रखी है इधर देख मैं इधरा इल्म में मंतक के हवाले से बात करूंगा हाजी ताकि अगर कोई देवबंदगी द्योबंदी अपनी मंतक दूछली हड़ाने आवे ना चीज चीजें पूछली भी टिक जाएगी देवबंदी भी ذرا منتقال واسطہ مال واسطہ یہ اللہ تعالی واسطہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسہ باستا ہے خدا کر رہے ہیں توجہ رکھنا حضرت عیسہ باستا ہے خدا جل شانو کر رہے ہیں با باسطہ خدا جل شانو لیکن واسطہ پھر سبوت واسطہ فر عروز ہے کیا مطلب حقیقتن بذات حقیقت اور بذات اللہ نے کیا بظاہر حضرت نے کیا بالارض حضرت نے کیا میں مثال دیتا ہوں ادھر دیکھ مثال دیتا ہوں واسطہ فل عروج کو سمجھانے کی واسطہ فل عروج کو سمجھانے کی مثال دیتا ہوں گاڑی پر بندہ بیٹھا ہے گاڑی پر بندہ بیٹھا ہے کہتے ہیں گاڑی چل رہی ہے کہتے ہیں بندہ چل رہا ہے بندہ چل رہا ہے آیا گاڑی پر میں کہتا ہوں شاہ صاحب کتوں چل کے آئے میں چل کے آئے جی یہ آخر نے میں آڑ فوڑے چل کے آیا تے چل کے آیا توجہ حالانکہ شاہ صاحب بیٹھ کر آیا گاڑی میں شاہ صاحب نہیں چلے چلتی گاڑی رہی <تصفح> سمجئے گاڑی چلتی رہی کہتے ہو میں چل کے آیا تم کب چلے ہو لیکن میرے بھائی بال سن اب چلنے کا وصف حقیقت بذات گاڑی کے لیے ہے چلنا حقیقت میں اس کے لیے ہے اس کے واسطے سے اس کے, واسطے سے اس کے واسطے سے مجازن مجازن شاہ صاحب کے لیے چلنا ثابت ہو رہا ہے بظاہر بظاہر توجہ رکھنا بظاہر کہہ لے اسی وجہ سے یہ اس یہ جو واسطہ ہوتا ہے فلروز اس کے اندر ایک نشانی دیتا ہوں نفی کر سکتے ہو زی واسطہ سے نفی کر سکتے ہو وسف کی کیا مطلب کہہ سکتے ہو شاہ صاحب نہیں چلے گاڑی چلی کہہ سکتے ہو ارے میرے بھائی حضرت اللہ تعالی اس تخلیق میں اس تخلیق میں اللہ واسطہ فلروس تھا کیا مطلب کیا مطلب پیدا کرنے والا حقیقت میں رب تھا حقیقت میں حضرت عیسا نہیں تھے حقیقت میں اللہ نے پیدا کیا تھا بظاہر لوگوں کے دیکھنے میں کیا مطلب کیا مطلب اللہ کا تھا ظاہر رسول سے ہوا سال کربی کا مقولہ ہے کم ترقر <تصفح> بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پچھلے پہلے والے لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں یہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> بات اگر اگرچہ آپ کو یہ بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ناچیز کر رہا ہے یہ اگرچہ کسی کے پاس نہ ملے لیکن الحمدللہ وہ چھوڑ گئے ہیں ناچیز جیسے ادنا, ادنا غلام کے لیے انشاءاللہ اللہ باتیں باتیں اصول انہی کے ہوں گے فرا یہ نہ چیز کی ہوگی آہا. اصول آہا. انہی کے گے اور فرا موڈو نہ دیں تو پاند نہ چیز پہ کٹ دے دیں توجہ رکھ ادھر دیکھ میرے بھائی اب اس حقیقت کو اگر جاننا ہے تو بخاری شریف کی طرف چل آہا. آہا. یا تھا کر بو الوافل یہاں نہ حلول ہے نہ اتحاد ہے حللی عقیدہ عیسائیوں چوڑوں کا ہے وہ عیسیٰ میں خدا گھسا ہوا تھا نہ وہ ذاتی ایسی ہے کسی میں آ ہی نہیں سکتی کے لیے بھی ضرور ہے اس کی شانیں مخلوق سے ظاہر ہوتی ہیں مخلوق سے وہ ظاہر ہے مخلوق مظہر ہے مخلوق شیشہ ہے مخلوق شیشہ اور آئینہ ہے وہ, وہ, وہ ظاہر ہے شیشہ مظہر ہے اب کوئی نہیں کہہ سکتا شیشے میں وہ بندہ آ گیا بندہ آتا تو شیشہ ٹوٹ جاتا مولان مفتی فدر احمد چشتی صاحب سمجھ نہیں آئی بات بدرگان دین صوفیا ہے کرام شیخ اکبر جیسے رضی اللہ بدرگان دین ہمیں حقیقت جب سمجھاتے ہیں تو یہی مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں آئینے میں جلوہ ہے ادھر دیکھ بھائی آئینے میں جو کچھ نظر آتا ہے اس کا کچھ آخر تعلق تو اس کے ساتھ ہے نا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا آئن ہے بے آئی ہی وہ نا یہ بھی نہیں کہہ سکتے بیائی نہیں وہی یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس میں وہی ہاں اتنا ضرور ہے ادھر جو کچھ نظر آتا ہے اس کو کچھ اس کے ساتھ مناسبت ضرور ہے مینو اپنی تھان سے رہنے دے تیری <سحن> مہربانی سمجھ نہیں آ رہی یہ ذرہ خاک ہے میرے بھائی ذرہ خاک ہے جس وقت اس کا کرم ہوتا ہے کوئی بات اترتی ہے ورنہ نہیں یہ میں نے آزما لیا ہے ایمان سے آزمایا ہے میں سمجھ نہیں آئی نہ حلول ہے نہ اتحاد ہے جو ہے آئینا جب سامنے کرتے ہو آئینے میں نظر آتا ہے آتا ہے لیکن سن آئینے میں نظر آتا, آتا ہے آئینے میں نظر آتا ہے لیکن نہ بیائن ہی وہی ہے کہ اتحاد ہو نہ وہ اس میں ہے کہ حلول ہوئے کیا سبحان اللہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے, جانے والے جملے ہیں یار نہ وہ اس میں ہے کہ حلول ہو نہ یہ بیا ہی وہی ہے کہ اتحاد ہو وہ وہ ہے یہ ہے یہ وہ نہیں مگر یہ بھی کہنا پڑے گا یہ اس سے جدا بھی نہیں بدل بات چستی صاحب پاس بانے مسل رضا زندہ آباد پاس بان اسلام زندہ بادشاہ سمجھ نہیں آئی بولتے نہیں یہ وہ نہیں وہ سمجھ نہیں آئی یہاں شیخ اکبر کی فصوص الحکم سے ایک بات کرتا چلو یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ کائنات کے شیشے میں پرتاؤ اس کے فیل کا ہے اس کی شانوں کا پرتاؤ ہے جو روزانہ نظر آتا ہے کبھی موت دے رہا ہے کبھی عزت دے رہا ہے کبھی بیٹا دے رہا ہے کبھی حسین آ رہا ہے کبھی کوڑا آ رہا ہے کبھی کرش ہو کبھی کچھ ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے ہو سورج آ رہا ہے جا رہا ہے آسمان کائم زمین آسمان ہر طرف فیل کے سامنے کائنات کا پردہ ہے توجہ فیل کے سامنے کائنات کا پردہ ڈالا بلکہ یوں کو کیئنات کو پردہ بنایا اور کس کو چھپایا فیل کو نہ کینات کو پردہ بنایا اسما کو چھپایا اسما کا پردہ بنایا صفات کو چھپاؤ اور صفات کو پردہ بنایا تو ذات کو چھپاؤ سمجھ نہیں آئی اب یہاں پر فصوص الحکم سے ایک بات بتاتا ہوں عام شیشے آپ نے جو دیکھے ہیں نا وہ الٹا دکھاتے ہیں ایسے ہے نا سبحان کہ جب آپ اس کی طرف منہ کرتے ہیں تو اس میں جو اکثر آتا ہے اس کا منہ آپ کی طرف ہوتا ہے <سلام> پھر آپ کا دایاں اس کا بایاں آپ کا بایاں اس کا شیخ اکبر فرماتے ہیں شیخ اکبر مفی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں میں نے کائنات میں ایک ایسا شیشہ دیکھا ہے جو سیدھا دکھاتا ہے ادھر دیکھ میرے بھائی یہ میں الٹا دکھانے والے شیشے اس کی شانوں کو ایک شیشہ اس نے ایسے بنایا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تابے داروں کا جو اللہ کی شان سیدھی دکھاتا ہے مصطفی رخ مستف ن رخ مستفی ہے وہ آئی نی سادو سر آئی نخ مستعفی ویسا دوسرا آئی نہ <تصفح> <لا تصفح> میری چشم میں نگاہ میں <تصفح> نہ دکان آنا ساز میں او میرے بھائی درد ایک جیسے اللہ نے ظہور اپ اپناؤ یعنی اپنی شانوں کا ہو بلکہ بزرگ فرماتے ہیں آپ تو ذات کا مزہ رہنا کیا مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ پیدا کرتا تو ذات کا ذات کی شانوں کا ظہور ہی نہ ہوتا ذات کی شانوں کا ظہور اسی وقت ہوا جب اللہ نے نور مصطفی کو پیدا کیا سمجھ نہیں آئی مرو باہر صورت میرے بھائی اس کی شان ہے جب اس کے خاص آئینے سے دائر ہوتی ہے تو پھر اسی کی پہچان ہوتی ہے اللہ اکبر ادھر گمراہی کا کوئی کام نہیں ہے سمجھ نہیں آئی لیکن وہ جو حدیث ہے حدیث پاک بات ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ شیشے, شیشے میں جلوہ ہے جلوہ ہے جلوہ کہتے ہیں مرتبہ سانی میں تو ہور کو کس کو کہتے ہیں کو تجلی تجل کیا تجل فلم تجل, تجل, مرد تجل, تجل مرد رب ہُو جبل یہ تجلی کا ثبوت قرآن میں ہے قرآن میں ہے ہاں اللہ تعالیٰ توجہ ذات حق اپنے مرتبہ اول میں ظاہر نہیں ہوئی تھی ہاں وہ ظاہر ہو تو پتا کیا یہ ساری کائنات ختم ہو جائے پتہ نہیں اس ذات نے اپنے آپ کو کیسے چھپا رکھا ہے بس سمجھ نہیں آئی اور سنو اے میں نے کیا کہا ہے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے کوئی چیز اس کو نہیں چھپا سکتی اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں اللہ کو محتجب کہہ سکتے ہیں محجوب نہیں کہہ سکتے محتجب اور, اور محجوب میں یہ فرق ہے سنو اگر پردہ میرے آگے آ جائے اور میں پردے کے پیچھے چھپ گیا اور پردہ نہیں ہٹا سکتا میں پردے نے مجھے چھپا دیا توجہ اگر پردے نے مجھے چھپا دیا تو میں محجوب ہوں اور اگر پردے کے پیچھے میں چھپ گیا تو محتجب ہوں اس کو کوئی چیز چھپا نہیں سکتی وہ خود چھپ گیا لیکن سنو اس کا چھپنا بھی بڑا عجیب ہے ایک ہوتا ہے دور ہو کر چھپ جانا نہیں ایک ہے انتہائی قرب کی وجہ سے نظر نہ آنا ایسا کرو سنوے اپنی آنکھ سے کہو اپنی آنکھ سے کہو ذرا آنکھ کو تو دیکھ کر دکھا تو میرے بھائی بات کو سمجھنا انتہائی قریب ہو جائے جو چیز نظر نہیں آتی آپ ایسا کریں یہ کتاب ہے اٹھائیں آپ کی جتنی نظریں تیز ہیں آپ پڑھ کر دکھائیں اس کا مطلب ہے بعض اوقات انتہائی قرب کی وجہ سے بھی چیز نظر نہیں آتی اللہ دور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ہاں محتجب زیر میں رکھنا بس وہ پتہ نہیں کیا ذات عجیب ہے کہ اتنا قرب اس کو, اس کو شدت قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا اور یہ بھی صرف بات شوق دلانے کے لیے کی ہے اس کا شوق لگ جاوے جنوں نے او دا تھرک لگ جائے مت کسے دل نو او دا تھرک لگ جائے او دے واسطے گل کیتی ہے ورنہ مثال تو اگاں ہیں کیونکہ اے تے جسم اے جسم جسم دے قریب چا کیتا نہیں او جسمانیت تو پاک تے جسم تو پاک تے او قرب بھی ہور تے او, او, او, او دا تو دل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 بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے صاحب احمد سمجھ لیے ادھر دیکھو بات واسطے کی سمجھا رہا ہوں بات کس کی کر رہا تھا واسطے اللہ واسطہ تھا پرندے پیدا کرنے میں حقیقت اللہ کا فیل تھا ظاہر ہوا فیل الٰہی عیسائیوں کی طرح یہ نہیں سمجھنا رب اس میں آ گیا نہ اگرچہ حدیث مبارک کے ظاہر الفاظ یہی شبہ ڈالتے ہیں لیکن پاک ہے اللہ وہ شبے میں نہیں پڑنا تو بخاری کی حدیث ہاں وہ ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا ہا اسی حقیقت کو واضح کرتی بلد بلد ہے قرب فرائض اور قرب نوافر کے درجات مرتبے ہیں دو توجہ نہیں کی او میرے بھائی کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں بزرگاں تھے ساڈے مرشد پاک حضور سید امام الاولیاء، امام شاہ محمد امام شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاج دار گولڈا کے خلیفہ مجاز اور خلیفہ اعظم آپ فرمایا کرتے تھے فرمایا سمجھانے کے لیے ایسے سمجھو توجہ سمجھانے کے لیے فرمایا ایسے آگ میں ڈالو نا لوہا تو تپ جاتا ہے او پورا آگ بن جاتا ہے جب تو اس سے وہ آگ نہیں وہ لیکن آگ نے کچھ تعلق اس کے ساتھ ضرور پیدا کر دیا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ جلائے گا آگ کی طرح جلائے گا. جلائے گا لیکن لوہے سے پوچھ وہ یہی کہے گا میں تو میں تو درمیان میں ایسے ہوں کام اسی کا ہے اور اسی بات کو اسی راز کو اسی راز کو کہ میں ظاہر ہوں ظاہر میں ہوں حقیقت وہ ہے اسی راز کو حضرت عیسیٰ نے کن لفظوں میں چھپایا بے ازن یہ اللہ کے اذن سے ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا اس کا فعل مبارک اس کا فعل مبارک ولی نبی کے واسطے سے ظاہر ہو جاتا ہے یہ ظہور میں واسطہ ہے وہ حقیقت میں واسطہ ہے توجہ عمر عمر یہ کس میں واسطہ ہے وہ واسطف العروز ہے سبحان اللہ! ہاں جی حقیقت یہ صفت اسی کی ہے حقیقت شان اسی کی ہے مجازن اور ظاہر بندے سے ظاہر ہو رہا ہے سبحان اللہ! اور حقیقت اسی, ہے. حقیقت اسی کی ہے حقیقت اسی کی ہے حضرت عیسیٰ نے اس بات کو جو بیان کیا تو بے عز اللہ عمر عمر اور سنوے سنو یہاں پر مشہور بات ہے حضرت سیدنا غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ کئی بھونک تے مر گئے تیرے ملکر کئی بھونک تے مر گئے تیرے ملکر بتاؤ یہاں دال کس کی جب مرتا بات تیرا دو سے جلی ہے کوئی آیا تو بنتا ولی ہے کوئی چوریا بنتا ولی ہے کوئی آیا میرے گا سفاق میرا کوسائی کحمد دتی ہے محمد دے سچے ہون دی دلیل پیش کر سڈا عیسا سلام سلام مردے کردہ کر کے وفا آپ فرماندے نے چل جی قبر تل لے چل چلے آپ جانے نے فرماندے نے دس حدرتی کی فرماندے ہوں سن حضرت عیسیٰ کیا فرماتے تھے وہ کہتا ہے مرد کہتے تھے قم بیدنی اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کم بیدنی <تصفح> اٹھ میرے حکم سے <تصفح> مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب بات کو سمجھنا اب یہ راز بھی یہ راز بھی میرے شیخ مکرم نے کھولا میرے حضرت نے فرمایا فرمایا یہ کمبید بھی حقیقت میں اللہ ہے سمجھ نہیں آئی فرمایا کام وہ اونچا ہے یہ چھوٹا ہے وہ اونچا ہے جو نبی فرماتے تھے اللہ وہ اونچا ہے یہ چھوٹا ہے کیوں اس میں پچاؤ تھا میرے حضرت کے الفاظ ہیں اس میں پچاؤ تھا اس میں لیکن حضرت حضرت سیدنا اللہ پاک میرا آپ جو فرماتے ہیں میرے حکم سے اٹھ حقیقت میں یہ بھی کم بےد اللہ تھا لیکن بتانا چاہتے تھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ اپنی شان ہم سے ظاہر کرتا ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے کیا ہے تو سمجھنا ہم نے نہیں یہ بھی اسی نے کیا ہے ڑے کیڑے کہڑے کیڑے حقیقت دے پردے پھاڑا اب دو باتیں سن پرانے مجید سے پہلے سنا بھی چکا ہوں لیکن یادہ کرتا ہوں کیونکہ بات مناسبت رکھتی ہے ہاں جب یہ کمبے کا حوالہ کمبےدنی کا حوالہ دیتا ہوں قرآن سے قم کمبےدنی کا ثبوت پیش کر رہا ہوں اللہ کے قرآن سے ثبوت پیش کر دا ہوں تائید پیش کر دا ہوں جہالت کی باتیں نہیں علم کی باتیں ہیں روشنی کی باتیں ہیں حضرت سیدنا توجہ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر بیٹھے آئے فرماتے تخت بلکی اس چاہیے ادھر ادھر کی مارنے والے بہت بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی مار لی آلو! ادھر ادھر کی مارنے والے <laughs> ادھر, ادھر ادھر کی مارنے والے سہ بیٹھے تھے آپ کی مرضی منشا یہ تھی میں ادھر ادھر والوں کو نہیں میں تو اپنے ادھر والے یار کی دیکھنا چاہتا ہوں ہم ادھر والوں کو کیا کروں گے ادھر والوں کو کیا کریں گے ہم تو ادھر والوں کو اپنے یار کی دیکھنا چاہتے ہیں شان ذرا دیکھو تو آپ فرماتے ہیں تخت بل کی چاہیے توجہ ذرا حضرت عاصم بن مرخیہ، آپ کہتے ہیں میں توجہ آپ کہتے ہیں نہ آتی کب ہیلئی کا ترب حالانکہ یہ کرامت ہے یہ کرامت ہے حالی بہت علماء لکھتے ہیں کرامت اللہ کا فعل ہے اللہ کا فیل ہے توجہ میرے بھائی اللہ کا فعل ہے کرامت اللہ کا فیل ہے اللہ کا فیل ہے اب اللہ کا فیل ظاہر کہتے ہوتا ہے اور وہ اللہ کے فیل کو اپنی طرف منسوب کیسے کر رہا ہے آپ کہتے ہیں انا تھی کبھی مہیلا ہوں گا حالانکہ کرامت ہے فیل اللہ کا ہے فرماتے ہیں مہیلا گا فیل اللہ کا تھا اٹھانا اللہ کا تھا آپ فرماتے ہیں میرے حکم سے <تصحیح> فیل اللہ کا دا پھر میں تھی گا بھائی میں لاؤں گا اور آگے ان اللہ بھی نہیں کہا تاکہ محابیت پر بم گر جائے ویخ آئی, آئی کی ہے کہ نہیں شرک ای گلا پچھو اڑدہ ہی رہینے لوس لوس کے ساری زندگی لانت بن گئی رب خیال نہیں سانو ہے مرا چپ آخر پھر اتوں آخن گے اپنے ہی گراتے ہیں نشے منتر جدید پیچھو لوس لوس مرے ہیں وہ نشر نہیں دوسری آیت سنو دوسری آیت حضرت جبریل آئے حضرت علیہ السلام عطا کرنے کے لیے آئے عطا کرنے کے لیے بی بی توجہ فرما بی بی مریم کو سیدہ مریم صدیقہ پاک کو حضرت آئے بیٹا دینے کے لیے تو آ کر کیا کہتے ہیں لہذیہ میں آیا ہوں تجھے پاک لڑکا دینے کے لیے کیا دینے کے لیے وہ حضرت جب بریل اتنے پھر رہ گیا کی کہہ رہا جی لڑکا حالت بنیا نہیں پتا لگ گیا دینا جی اچھا چلو جی لڑکے کا پتا تو اگو یہ تتا لگ گیا جی خیر کی گلا کر جڑا کہہ رہا ہے جی زکیہ پاک مطلب زندگی بھی وہی پاک وہ بھی ویک لے جی اب پہلا شرک پہلا شرک آنا رب دینا پھر کون دینا یہ لے اور پتر دینا کام رب کون ہونا ہو بھی گئے تو نہیں چڈنی yaar taqbeer allah ali salam yaar allah taqbeer allah ali salam ya rab ya rab paas paas paas paas la maula mufti mahre amajis sir allah allah samajh nahi lagi mazhab da pakka hona chahida bande vich sach کچے مذہب کا بندہ کوئی مذہب نہیں بندہ نہیں ماننا پاوے ہوں ویکھی جائے گی <laughs> رب نہ ٹکر بھی لے پی تو بھی جانا پیا توحید نہیں چڑھ سکتے <laughs> <laughs> مذہب پکا لیا ہم نے مذہب ہائے <laughs> <laughs> اچے عاشق نہیں پہلا پہلا شک حضرت جبریل امین جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اگر کوئی آدمی حضرت روح اللہ کے متعلق کہہ دے کہ جبریل کے دیے ہوئے ہیں اگر جبریل کہہ دیں بات کو سمجھنا یہ سنا مجازی ہاں یہ مجاز عقلی اگر وہ کر سکتے ہیں تو مجاز عقلی کوئی دوسرا مومن بھی کر سکتا ہے اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دینے آیا ہوں دیتا ہوں توجہ میں دینے آیا ہوں تو اگر کوئی کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ جبریل بخش ہیں وہ سبب بن گئے مجازن نسبت کر رہے ہیں تو اسی طرح اگر کوئی غوث بخش نبی بخش چاہے کہ ملیا حضور دے وسیلے نال سبب نالے تو یہ نسبت مجازی کر لینا تو اس کے ایمان میں بھی فرق ہے ہاں شک اللہ کوئی مومن یہ نہیں سمجھتا کہ غوث بخش حضور غوث پاک میرا نے تخلیق کر کے دیا ہے نہ تخلیق میرے مالک کی ہے پیمبر سے نہیں ہوتا ولی سے کچھ نہیں ہوتا پیمبر سے نہیں ہوتا ہوتا ولی سے کچھ نہیں خدا کیا بندے کائنات کا کائنات و بنانے والے اکول کو وہ دس عقلیں دس عقلیں جو فلاسفہ کی بیان کی ہیں وہ سمجھتے ہیں خالق معطل ہے خالق معطل ہے سن لے ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کو رب اختیار دیتا ہے یہ حقیقت میں معطل ہے جس کو اختیار دیتا ہے حقیقت میں یہ کیا جملہ ہے حقیقت میں یہ معطل ہے اور اگلی بار سن لیں غلام زکی لڑکا دینے آ جاؤ اب یہاں پر غیب کی بات سمجھاتا چلوں شاہ صاحب بیٹھے در و تحفہ ہی صحیح شاہ صاحب ہماری مہمانی یہی قبول کر لینا ایک ذرا ذین میں رکھنا اگلی بات کرنے لگا ہوں توجہ غیب کی دو قسمیں ملاری کاری شرحا شرح مشکل شریف میں ملاری کاری لکھ رہے ہیں ملاری کاری رحما اللہ الباری لکھ رہے ہیں غیب کی دو قسمیں ایک غیب مطلق ہوتا ہے ایک غیب اضافی ہوتا ہے غیب مطلق ہوتا ہے غیب اضافی ہوتا ہے غیب مطلق ہوتا ہے غیب اضافی ہوتا ہے مطلق غائب کامل غائب جو ہر کسی سے غائب ہو ہر کسی سے غائب ہو نہ فرشتہ دیکھے نہ نبی نہ ولی کوئی نہ دیکھے توجہ فرما کسی کے سامنے نہ ہو اور غائب اضافی وہ ہوتا ہے جو کچھ مخلوق دیکھے کچھ نہ دیکھے جیک جنت اور دوزخ ہے فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں فرشتے دیکھ رہے ہیں ابلی اس جنت کو دیکھ چکا ہے دوزخ کو دیکھ چکا ہے اس میں رہتی ہیں وہ بھی اس کو دیکھتی ہیں اللہ کے بندے توجہ رکھنا ذرا وہ غائب اضافی حقیقی نہیں کیا مطلب تمہاری ہماری نسبت غیب ہے لیکن ان کو اس کو دیکھنے والوں کی نسبت غیب اللہ علی کاری رحما اللہ اور باری آپ پر رحمت فرمائے اور آپ سے نقل کر رہے ہیں حضرت میرے تاجدار گورڈا تاجدار گورڈا مرشد مہر علی اے لو کرمت اللہ کے اندر غیب دو قسم غیب مطلب غیب اضافی غیب مطلق وہ ہے جو ہر کسی سے گئے وہ غیب اضافی وہ ہے جو بعد سے غائب ہو بال سے نہ ہو توجہ فرمانا بعد سے گئے وہ بعد سے جو اللہ تعالی کی شان اور خاصا ہے وہ غیب مطلق ہے غیب اضافی نہیں کیوں اگر خاصا ہوتا تو اگر خاصا ہوتا تو فرشتوں پر ظاہر کیوں ہے اگر رب کے ساتھ خاص ہوتا تو فرشتے دیکھ رہے ہیں وہ رب ہیں کیا <سلحن> اب غیب توجہ ہوئے غیب اضافی اور غیب مطلق توجہ ذرا اب غیب مطلق جو ہے وہ ہے اللہ کے شان اور پھر وہ اس ذات پاک نے اس شان کو بھی اپنے ساتھ خاص نہیں رکھا اس کے متعلق بھی اس نے فرما دیا کیا میںکم اللہ ہاں وہ تشاب لگ گیا میں کی نلا ہلی حکم الب حج تبھی اللہ فرماتا ہے تمہیں اپنے غیب پر اللہ تعالی متعلق کر دے جی ہرگیز ایسا نہیں ہوگا لیکن لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چنتا ہے اس کو دے دیتا وہ جڑا وہ مطلق گئے کیا مطلق جیسے یہ قیامت کا علم ہے کب ہوگی اس اپنے سونے تو یہ نہیں لکایا اے مطلق دا بوا ان کھول دتا کئی دے یہ کہافی پھر رو لیکن بات وہی ہے اس کا ذاتی ہے نبیوں کا اتا ہے توجہ نہیں فرمائی خیر تا کر کے میرے بھائی حضرت جبریلے امین آ کر پہلے ہی فرما رہے اور گئے بے اضافی تھا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا تھا نبی ہوگا لڑکا ہوگا نبی ہوگا لڑکا ہوگا پاک ہوگا زندگی پاک ہوگی تب فرمایا لے اہبال کے گلا من سکی فکیر جانی لگتے ہی ہاں جی گل اصل آئے تو زد بھی ای رکھی کہ انہوں رب بھی سدے نا آ جاؤ نہیں تے پھر گیا تو آشک نہیں پھر مشروک پہ چلے کہ شیر مالا کھجوری رائے مالا ہے وہاں بھی بے حجار جھوٹے ہیں یارو, جھوٹے ہیں یارو. مولانا یہ ابوال آب کلام آزاد سنا ہوگا آپ نے ابوال کلام آزاد یہ واقعی آزاد سی بے مان سی جی نیچری سی لیکن جڑے والد سن نا دے سنی مولانا خیر الدین خجوری دہلوی خیر الدین خیوری کھجوری خید پیشنا بڑا مولانا خیر الدین کھجوری رحماء اللہ یہ والد تھے اس کے آپ اتنے وہابیوں کے دشمن تھے دوائی خدا کی دس جلدوں میں وہابیوں کے خلاف کتاب لکھی ہے اور آپ فرماتے تھے ہندوستان میں صرف ڈھائی سنی ہیں حضرت جی سنیا ذرا مولانا خیر الدین خجوری ابو الکلام آزاد کے والد فرمایا کرتے تھے ہندوستان میں صرف ڈھائی سنی ہے میرے بھائی پوچھا گیا حضرت کون فرمایا ایک تو میں ہوں دوسرا عبد القادر بدایونی اور تیسرا آدھا جو ہے نا آدھا وہ احمد رضا ہے میں یہ تدھا نہیں پہنچایا ادا نہیں پہنچایا جی پورا بابا ٹور تکبیر نارائ تقبیر جو ہے نا خیر آپ فرمایا کرتے تھے شیر ہے ان کا مشہور فرمایا کرتے تھے وہابی بے حر وہی بے حر جھوٹے ہیں یارو ہزار جی رواڑ تڑا تڑ یوتیاں تم کم روک ایک نا ایک ادی نہ تڑا تڑار بنی رکھو ابول کلام آزاد والد کا شیر اے میرے دے رسائل پہ رسائل فارسی دے سمجھ آئی کہ نہیں ہے خیر خیر میرے بھائی ہر تو جہالت ہو گئی ہر پاسے دال کھچڑی پک گئی لانت پی گئی برائلر ملا کھچڑی پک گئی ہر پاس پیگا پا کے بہ رہے ہیں سارا نال یہودی نال جو پیے پھر یہودی آخیا جیڑی میری نسل ہے ابے پائی پترا بھی پا پھر انہیں آخیا آ جا خیر گل سمجھا جی اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اصول فقہ کی کتاب سے اصول فقہ یہ <وحري> <دیدی وحر> میرے پاس پڑی ہے امام فقی ہے نفس فقی ہو لر سیدی ابن عابدین شامی رحم اللہ جنہوں نے فتح شامی مشہور ہے ان کا دیوبندی بھی ان کی اس کتاب سے فتوی دیتے ہیں لکھتے ہیں سب عالم عرب عجم ان کی اس کتاب کا محتاج ہے اور فتوی اسے دیتے ہیں جی اللہ! رد الم رد المحتار در مختار پر حاشی ہے ان کا آپ نے کتاب کا نام پڑھا ہوگا ہے جی وہ اسی کو فتوا شامی کہتے ہیں رد المحتار کو سمجھ نہیں آ رہی محتار ہا کے ساتھ خا نہیں محتار محتار کہتے ہیں حیران کو آپ نے فرمایا جو اس کتاب سمجھنے میں حیران ہے اس کو کی ختم کر کے میں صحیح گھر تک منزل تک پہنچا دوں گا یہ میں نے حاشیہ لکھ دیا اللہ! سمجھ نہیں آئی انہیں کی کتاب ہے انہیں کی کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے توجہ ذرا انہی کی کتاب ہے اور یہ میرے ہاتھ میں ہے شرح و شرح المنار العلامت الشامی فی وسول الفک لابن عابدین الشامی رحم اللہ یہ ہاشیہ ہے افادت الوار پر عفادت الوار جنہوں نے در مختار لکھی تھی انہیں کی ہے عفادت الوار یہ کس پر لکھی تھی انہوں نے المنار اصول فقہ میں ایک رسالہ ہے بہت بڑا اصول فقہ کی کتاب ہے اس پر شرح لکھی افادت الوار یہ امام حس کفی علاء الدین حس کفی صاحب در مختار نے پھر اس پر ہاشیا چڑھایا اللہ شامی نے یہ چھاپی ہے دیوبندیوں نے کراچی کے دو بندی ہے کراچی کے فہیم اشرف نور آگے پتہ نہیں کیا ہے <تبار تبار> <اعتنا بطبعی> منشورہ تو ادارت القرآن کراتشی کراتی یعنی کراچی یہ صفحہ نمبر ہے انچاس کتنا oh, uh. انہوں, نے انہوں نے ایک اور امام کا حوالہ دیا وہ پیچھے چلی گئی بات مر آت الر سمجھ نہیں آ رہی اللہ یہ ایک کتاب ہے ملا خسرو رحمہ اللہ کی جو شامی سے بھی پہلے ہیں اور انتہائی محقق کہیں بہت بڑے ملہ خسرو ان کی جو اصل کتاب ہے جس کا یہ حوالہ ہے وہ بھی ناچیز کے پاس ہے اللہ الحمد اللہ اب میرے بھائی یہ ایک مسئلہ لکھ رہے ہیں اس کو مسئلہ کہتے ہیں توجہ میرے بھائی مالا یوتاک مسئلہ مالا یوتاک تکلیف مالا یطاق کا بھی مسئلہ ہے مالا یوتاک کا کیا مطلب ہے ایسا کام جو بندے کی طاقت میں نہ ہو ایسا کام کی نہ ہو کیا اللہ تعالی ایسے کام کرنے کا بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایسا کام جو بندے کی طاقت میں نہ ہو اللہ کا تو کر اس کو ممتنے بھی کہہ سکتے ہو اور اس کو مالاجی تاک بھی کہہ سکتے ہو اس کو غیر مقدور بھی کہہ سکتے ہو جو قدرت میں نہیں ہے بات کو سمجھنے کا اس کی فرمایا تین قسمیں ہیں جو غیر مقدور ہے جو ممتنے ہے جو بندے کی طاقت میں نہیں ہے اس کی کتنے قسمیں ہیں فرمایا تین قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو اس کو انہوں نے فرمایا ادنا سے ادنا درجہ اس کا ادنا سے ادنا درجہ توجہ وہ یہ ہے کہ اس کام کا ہونا اللہ کے علم اور ارادے میں ہی نہ ہو مثلا ابو جہل کا ایمان یہ اللہ کے علم اور ارادے میں نہیں تھا اگر ہوتا تو مومن ہو جاتا سبحان سبحان سبحان اس کا ایمان اس کے اللہ کے علم و ارادے میں اس کے کفر تھا اس کا کفر تھا اسی وجہ سے دنیا میں اس میں کفر ظاہر ہوا اگر اس کے اللہ یہ, یہ نہیں ہو سکتا ذہن میں رکھنا اگر اللہ تعالی کے علم میں چیز ہو اور پھر واقع نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ! علم الہی میں اور ارادہ الہی میں ہو اور پھر نہ ہو ارادے اللہ کا ارادہ تو تخلب ہو نہیں جی سکتا اس کا وہ تو بھی اس کے خلاف ہو نہیں جی سکتا تو اللہ کے علم اور ارادے میں نہیں تھا اس کا ایمان لانا جب نہیں تھا تو پھر ظاہر بات ہے اس کا تو محال ہو گیا ہونا جب اس کے ارادے میں نہیں ہے تو ادھر ہونا تو محال ہو گیا جب محال ہو گیا لیکن اللہ تعالی نے اس کو کہا کہ ایمان لا اس پر بوجھ ڈالا اس کو فرمایا حکم کیا کہ ایمان لا محمد پر میری ذات پر حالانکہ اللہ کے علم میں اور ارادے میں اس کا ایمان لانا نہیں تھا تو فرماتے ہیں یہ جی ادنا درجہ ہے سب سے اور یہ بالکل ہوا ہے یعنی کیا مطلب کہ اللہ تعالی نے ایسی ایسا بوجھ ڈالا ہے کہ اس کی قدرت میں ہے ہی نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کر یہ بھی ہے دوسرا آلہ سے اعلی درجہ انہوں نے کہا اعلی سے اعلی درجہ وہ کیا ہے اعلی سے اعلی درجہ یہ ہے کہ جس کا جناب جیسے امیا وہ ہے امتنا لذات نہیں ہے وہ ہے ایمان ابو جہل کا ایمان وہ ممتنے لگائی رہی ہے کیونکہ علم الہی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے سمجھ نہیں آ رہی یعنی اللہ کا علم جو اس کے ساتھ تعلق نہیں پکڑتا ارادے کا ہی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ تو اس وجہ سے وہ ممتنے لگائی رہی ہے لیکن اس کا مکلف کیا دوسرا ہو گیا اعلیٰ درجے کا وہ ممتن لذا ہی ہے یعنی وہ چیز ہی ایسی ہے ہو ہی نہیں سکتی تو پھر اس کا پھر علم الہی میں کیسے ہوگی ارادے میں کیسے ہوگی وہ ہو ہی نہیں سکتی سرے ہو نہیں سکتی اس کی ذات کا مقتض ہے امتناع توجہ میاں یعنی آدم آدم اس کی ذات کا مقتض ہے یہ علم درآباد بات کو سمجھنا ہو ہی نہیں سکتی محال ہے ذات محال ہے وہ کیا نقیزین کا اجتماع کیا نقلی زین کا اجتماع اور قلب حقائق زدین کا اجتماع نقی کا اجتماع روشنی اور اندھیرا زدیں ہیں جمع نہیں رہ سکتی کوفر و ایمان زدیں ہیں جمع نہیں رہ سکتی نقیزین کا اجتماع نہیں ہو سکتا اور حقیقت توجہ حقیقت دو, حقیقت دو حقیقتیں ایک ممکن ہے توجہ ایک کیا ہے یعنی دوسرے لفظ مخلوق ایک خالق ہے خالق اور حقیقت ہے مخلوق مرکن. خالق مخلوق نہیں بن سکتا مخلوق خالق نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ محال بھی ذات ہے ممتنی بھی ذات ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا اس کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں ڈالا کہ یہ کام کر جو ہو ہی نہیں سکتا سمجھ نہیں آ رہے امرے تیسرا فرمایا درمیانہ درجہ ہے درمیانہ درمیانہ ایک مرتبہ ہے تیسرا وہ کیا ہے امرے وہ یہ ہے کہ فی ذات ہی ممکن ہو کام کیا ہو سکتا ہو لیکن بندے کی اللہ کے علاوہ یعنی بندے کی اللہ بندے کی قدرت کا اس کے ساتھ تعلق نہ ہوا ہو یا تو بالکل تعلق نہ ہوا ہو فرماتے ہیں یا آدن نہ ہوا ہو اچھا پہلے کی مثال بالکل قدرت بندے کی طاقت کا اس کے ساتھ قدرت کا اختیار کا تعلق نہ ہو جیسے اجسام کا اجسام کو پیدا کرنا کسی جسم کو پیدا کرنا کیا جسم کو پیدا کرنا اب کسی جسم کو پیدا کرنا فی ذات ہی ممکن ہے لیکن بندے کی قدرت میں یہ بات اللہ نے نہیں دیج نہیں آ رہی اچھا سبحان اللہ آد تن آد تن مومتنے لے گئے ہی بن رہا ہو نہ ہو سکتا ہو جیسے آسمان پر چڑھنا بندے کا اب یہ آدت نہیں اگر آدت ہوتی تو کافر بھی چڑھ جاتا تم بھی چڑھ جاتے میں بھی چڑھ جاتا ہاں اگر کوئی چڑھ سکتا ہے تو نبی یا ولی وہ موجے اور یہ کرامت سے اللہ، اللہ، اب فی ذات ہی ممکن کی دو قسمیں ہو گئیں جی فی ذات ہی ممکن لیکن غیر کی وجہ سے ممتنے وہ کیا کہ اللہ تعالی، اللہ تعالی نے قدرت میں دیا نہیں اس وجہ سے بندے سے ہو نہیں سکتا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا تن نہیں وہ کام کیا یعنی بار بار ایسا نہیں ہوتا اگر کسی نے کرامتن یا موجودہ تن کیا ہے کبھی تو کیا بار بار نہیں ہوتا. ہر کسی سے نہیں ہوتا, نہیں ہوتا جیسے آسمان پر چڑھنا تو آپ فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے پہلا جو ادنا مرتبہ بتایا وہ تکلیف ملا یوتاک واقع ہے دوسرا اس آخری آلہ سے آلہ بتایا وہ بال اتفاق واقع نہیں عشاعرہ ماتریدیا کا اتفاق ہے تیسرے میں اختلاف ہے اشائرہ کے نزدیک جائز ہے اللہ تعالیٰ ایسا بوجھ ڈال سکتا ہے کہ جو کام فیس ہی ممکن ہے لیکن کسی اور سبب سے وہ ممتنع نہیں ہو سکتا بات کو سمجھنا سبحان اللہ. کسی اور سبب سے نہیں ہو سکتا جس طرح کے وہ بندے کی قدرت کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے یا عادتا نہیں ہو سکتا اصلاً ممک ہے امیاں تو پھر تو فرمایا یہ جو تیسرا, تیسرا درجہ ہے نا امیاں ممتنے کا تیسرا درجہ اشاعرہ جو ہیں امام ابو الحسن اشاری اور ان کے متبین وہ, وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا ممتنے کام اللہ <سلام> تعالیٰ اس کا بوجھ کسی پر ڈال سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے تو کر لیکن اس نے کہا نہیں ہے ابھی تک کسی کو <سلام> اور ہمارا مذہب ماتری دیا کا یہ ہے کہ ہے <سلام> ہی نہیں یعنی جائز ہی نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی میں ابھی عبارت پڑھ دیتا ہوں عبارت پڑھ دیتا ہوں کالا <سلام> <قالفِ> فلمرات وعلم أن ما لا يطاق على ثلاث مراتب أدناها ما يمتنع لعلم الله تعالى بعدم وقوهه أو لإرادته ذلك ولا نزاع في وقوع التكليف به فضلا عن الجواز فإن من مات على كفره يعد عسقيا إجماعا وأقصقاها ما يمتنع لذاته كقلب الحقائق وجمع الظدين والنخيق بينه والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به ول به ولا قط ما ول مرتبت مطالق الآب لم مطالعہ متعلقا قدرت العبد اسپلن کھل کل جس میں وہ آدت و حضا ہو هو محل ال میں اس سے پتہ اس, اس, اس عربی بارت سے کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں yeah. کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ فی ذات ہی جسم کو پیدا کرنا فی ذات ہی بندے کے لیے ممکن ہے لیکن اللہ نے قدرت دی نہیں ہے بے شا. بے شا. بے شا. بولو بولو بے اس کا مطلب ہے محال بھی ذات تو نہ ہوا جب محال بھی ذات نہیں ہے سبحان اللہ. اب اگر یہ ثابت ہو جائے ایسے نہیں کہنا یہ ذہن میں رکھنا جیسے حضرت عیسا کے لیے ثابت ہے اگر ثابت ہو جائے کہ کسی جسم کو اللہ کے ولی نے اللہ کے اذن سے پیدا کیا ہے تو اگر کہہ لیا جائے تو شرک نہیں بنے گا کیوں اس وجہ سے کہ اذن اور عطا کے ساتھ ہے بول دے نہیں بولتے اور فی ہی ممکن ہے محال نہیں آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے سمجھ نہیں آئی اللہ. <desconfinantaBrots> اور پھر کل عالم کا نہیں کہہ رہے باز کا ہے باز چیزوں کا سمجھ نہیں آ رہی <waterfall burning> <São oblique> اب یہ بات میں سمیٹ کر اس مقام تک لے آیا ہوں کہ یہاں پر حضور سید شیخ مجدد الف رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دینا اب بالکل صحیح اور عین موقع پر ہے مکتوبات سے حوالہ چونکہ جس, جس کی جہانگیر کے آگے سر میں سننا ہے تو کتاب لائیں کتاب لائیں علامہ کی علامہ کون گیا کتاب الف ثانی کے مجد الف ثانی کے حق میں اور آپ کی شان میں نظم لکھی ہے او بھائی بول دے نہیں آر, پنجاب کے پیرزادوں سے یہ کون سی کتاب میں اقبال کی بال جبریل میں بال آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر حاضر ہوا مش مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر پھل کی مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردل نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی ہے احرار وہ ہند میں وہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگاہ پہ بر وقت کیا جس کو خبردار <سؤال> وہ ہند میں ملت کا نگاہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار کی ارض یہ میں نے کہ عطا فخر ہو مجھ کو توجہ اقبال کا شرک ثابت کرتا ہوں اقبال کا شرک ثابت کرتا ہوں ایک قبر تے گیا کھڑا ہے مجھے دت باغ دی دوسرا گو کہ وجہ ہے کی عرض یہ میں نے کی عرض یہ میں نے کی عرض یہ عمروں کی عرض یہ میں نے آتا فخر ہو مجھ کو آنکھیں میری بینا ہیں و لیکن نہیں بیدار فرماتے ہیں شیخ متوجہ لیکن مطلب بعد میں سناؤں گا پہلے ایک مرتبہ پڑھ لوں آپ فرماتے ہیں کی یہ میں نے کہ آتا فقر ہو مجھ کو آنکھیں میری بینا ہے وہ لیکن نہیں بیدار آئیے صدا سلسلہ فقر ہوا بند آپ یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند ہے اہل نگر کشور پنجاب سے بیدار آر کا ٹھکانہ نہیں آر کا ٹھکانا نہیں وہ خطہ کے جسم پیدا کولاہ فقر سے ہو ترا دستار باقی کولہے فکر سے تھا ول ولا حق تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار ایسا نعرہ ایک مرتبہ پھر لگ گیا میں گر جاؤں گا کیونکہ یہ لڑائی والا نعرہ ہے میں لڑائی ایک کمزور ہوں غیر توجہ میرے بھائی سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مجد الفرسانی کی قبر انور دربار پر انوار پر حاضر ہوا وہ مرد خدا جن کی گردن جہانگیر کے جہانگیر جیسے بادشاہ کے آگے نہ جھکی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اپنے بعد والوں کے لیے بعد والے درویشوں کے لیے گردن نہ جھکا کر اپنے بعد والے درویشوں کے لیے حریت اور آزادی کا سبق چھوڑ گئے اے کہ فقیرہ ہمیشہ بادشاہ دے روب تو آزاد رمی اے فرماتے ہیں وہاں پر جا کر میں نے عرض کی حضور مجھے بھی فقر کی دولت ملے میں لینے آیا ہوں آپ فرماتے ہیں اقبال چلا جا چلا جا پنجاب کے پیرزادوں کو فقر نہیں مل سکتا حضور کیوں خیر ہے کیا ناراضگی ہے فرمایا بات یہ ہے فقر ملتا ہے مٹنے سے اور یہ مٹنے کی بجائے آپ کو بنانا چاہتے ہیں مٹنے کی بجائے آپ کو بنانا چاہتے ہیں فرمایا اسی وجہ سے یہ کچھ بننا چاہتے ہیں کیا مطلب دنیا میں اپنی عزت اور ٹھاٹ چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ انگریزی نوکر اور ملازم بنتے ہیں اور جو انگریزی نوکر ہوں وہ فقیر خدا کے نہیں بنتے فرما جا چلا جا بس چلا جائے تو اب یہ مجد الفانی ہیں اور ذرا غور کیجیے گا آپ کا ایک نورانی بیان سناتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی دیوبندی مجدد الفسانی کا نام لیتے ہیں اتنا نام لیتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تو پیر ہے وہ نقش بندی ہیں ہم لیکن اب دیوبندی سے کہنا اگر اپنے باپ کا ہے نا تو مجد صاحب کی کتاب ہاتھ میں نکال کر لے کر چشتی نے پکڑ کے فارسی عبارت پڑھ کر اس نے مکتوبات سے ہمیں سنائی تو اب دو باتوں میں سے ایک کر یا تو کہے مجد الف ثانی مشرق اعظم اور کافر اعظم ہیں اور یا یہ کہے کہ یہ مجدد صاحب کی کتاب ہی نہیں ہے اور یہ دونوں باتیں محال ہیں ہاں لیکن مومنٹ سے ہاں دیوبندی ایک پہلی بات کر لے گا پہلی کر لے گا وہ ہاں وہ کہے گا یہ ایک مشرق ہے بس بات ختم ہو اور اگر یہ مشرق ہیں مجد الفسانی شاہ جی آپ ہی بن جائیے مر کا آ رہا ہے خیال ہے مجدد پا گل سنو دے گلا گلامان گلامان دے گلامان وچ گلام شیرے ربانی جر دے کے دے گلامان وچ۔ چورے پیر بڑے سرکار نے چورا شریف پیر چوراہی سمجھ نہیں لگی جنہ در گلاما در گلاما در گلاما در گلاما در گلاما در گلاما در دے آن کے گنے پیر بڑے سید بڑے سید اسماعیل بخاری رحم اللہ یہ سارا کافر تو نیڑے پچھاننا ہے نا میں لیا جنہوں نہیں پچھاننا جہ گا آیا وہ تو گنے نہیں جانے ہوں سن ذرا چھوٹی جی گل نہیں اور سن ہوں ذرا علم والے پاس ٹرا اللہ ابن اپنے شامی کا نام سنیا ہی ہونے دسیا سی وہ آپ کے سلسلے میں فیض یافتہ ہیں وہ حضور سیدنا شیخ خالد نقش بندی ادی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں شیخ خالد نقش بندی ادی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے تھے فیض ادھر سے ہو امام شامی نے ان کی شان میں رسالہ لکھا اس رسالے کا نام ہے غالبانہ سیف الہ ہندی شاہ خالد نقش بندی کے فضائل پر حالات پر ناچیز کے پاس موجود ہے اللہ کے فضل فیضر آباد کو سمجھنا میرے بھائی صاحب روحلمانی دا نام سنے ہونا ہے تفسیر روح روحلمانی مشہور ہے یہ فقیر یہ مفسر جو لکھنے والے ہیں یہ بھی حضرت کے سلسلے میں فیض یافتہ ہیں روحلمانی میں جگہ جگہ جگہ جگہ انہوں نے شیخ مجدد الفسانی کا ذکر کیا آپ کے مکتوبات کا ذکر کیا اسی کتاب کا جو میرے ہاتھ میں آئے مردے کو چڈنا پیا پاسا یہ چھٹے ہیں نہیں کدو میں بننا یہ بچارے ہل لوئی بننے لگے انہوں نے دماغ بننے نے انہوں دل بننے نے رب نے ہر شہ ہاں جی یہ صرف پیرو چھٹے نے پیرو چھٹے نے بہت اچھے باقی ہر چیز قدرت علم پہاڑ گن نہیں سکتے گن نہیں سکتے کسم خدا ہی کرتے مجدد پاک کا فیض شمار نہیں ہو سکتا سمندر سیکھ الفانی ایک مجدد ہوتے ہیں صدی کے آپ پورے ہزار کے مجدد ہیں اور واقعی واقعی سنو اور مجدد پتا کس کو کہتا بتا دوں <تصفيق> <سلام> کوئی سابی پاگل ہے بڑائی کڑا ہے کوئی چی پاگل کوئی مجدت ہے میں بڑھائی کھڑے مجدت مانا تھوڑ لے حضور سیدنا شیخ عبد العزیز محدت نے فتح عزیز میں فتح عزیز میں لکھا ہے مجدد کیا ہوتا ہے فرمایا سنو جب حق اور باطل گٹ مڈ ہو جائے حق, ما حق باطل لوگوں کے ذہن میں گٹ مد ہو جائے حق کو باطل سمجھنا شروع کر دے باطل کو حق جے واجے جائز نہ جائید حرام کفر اسلام دی تمیز نہ روے جڑا اس لیے کے نکھےڑے کرتا ہے حق اور باطل حق اور باطل میں نکھےڑے اور امتیاز کرنے والا تمیز کرنے والا جدائی کرنے والا مجدد ہوتا چاہے پگ رکھا ہے نہ رکھا ہے یہ نہیں کہ پگا رکھا داڑیاں رکھان والا مجدد ہوں اگر ان کے مجدد ہو اگر ایسے مجدد ہوں تو رینٹ والے سارے مجدد ہیں نماز پر لگا دیا اور داڑھی رکھ لی نا نا ان بدبختوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے مجدد کون ہوتا ہے حق باطل کو جدا کرنے والا میں پورے دعوے سے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں ایسے صدی میں اس صدی میں جس میں تو میں گزر رہے ہیں حق باطل کو جدا کرنے والا حضرت صاحب کے سوا پوجا اور دکھا زوں پر لگانے والے سہ ملیں گے داڑھی رکھوانے والے سائے ملیں گے جبے پہنانے والے سے ملیں گے پگیں رکھوانے والے سہ ملیں گے درود کے تسبی کھڑکانے والے سہ ملیں گے لیکن حق کو باطل میں جدائی کرنے والے اس صدی میں اس مرد کے سوا کو لے ایمان سے بتا اسی وجہ سے جو بھی اس فکر کو سنتا ہے کہتا ہے یار مسلمان یا ابو ہے کل مجھے کل مجھے فون آیا ڈیرا اسماعیل خان کا پٹھان ہے پشاور میں کسی پتہ دفتر تھا اس کے اس نے فون کیا مدت سے کر رہا تھا درویشوں کو یار استاد سے میری بات کروا دو تو اس نے بات کروئی تو وہ کہنے لگا ایک سال ہو گیا تمہارے بیانات سنتا ہوں رات کو اٹھ کر تیرے لیے دعا کرتا ہوں میری مالدہ ہے بڑی اس نے سنا تو اس نے کہا وہ بیٹے یہ کہاں کہاں رہتا ہے وہ دعائیں دیتی ہے تمہیں اب یہ ہے کہ یوں اب ہمیں پتہ چلا ہے اس کا لفظ ایمان اب ہمیں پتہ چلا ہے ہم نے کیسے جینا ہے مسلمان کون ہوتا ہے اسلام کون کیا ہے کفر اسلام کا پتہ چلا ہے جینے زندگی ملی ہے تو اب ملی ہے وہ ہم تو روتا ہے اور تمہیں دعا دیتا ہے بس ابھی تک انہوں نے دیکھا نہیں ہے خان صاحب نے مجھے دیکھا نہیں ہے کہتا ہے صرف دور سے سنتا رہتا ہوں بس کس کے سنتا ہوں یہ نہ کھیڑے یہ نہ کھیڑے ہاں مجد یہ امتیاز اور یہ تمیز کرنے آتا الحمد الحمدللہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے کوئی مائی کا ہاتھ کھڑا کر کے کہے فلاں حق پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر دیا ہر کسی کے گھر میں کفر یہودیت سب کے گھر میں ملے گی جس کو یہ مجدد کہتے ہیں وہ گھر خود لانت میں پڑا ہوا خود وہ حق کو, کو باطل اور باطل کو حق بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو مجدد کہاں ہے کتے کا بچہ سکول ٹی وی ووٹ یہودیت کے جتنی فتنے ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں عبادت اور فرد بن گئے ہیں اسلام بن گئے ہیں اور جو اسلام ہے اس کی بات نہیں سنتے اسلام کفر بن گیا کفر اسلام بن گیا اتنا لانت پڑ گئی یہ <سلام> کس مرد نے آ کر تمیز کی ہے خیر تو مجد الفسانی یہ مجدد سارے ہوتے رہیں گے الف الف کہتے ہیں ہزار کو اور ثانی کہتے ہیں دوسرے کو آپ اس وقت پیدا ہوئے جب پہلا ہزار ختم ہو گیا تھا مکمل ہو چکا تھا اگلا شروع تھا آپ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی نو آپ اس وقت آئے اور آپ نے جس مسئلے میں تجدید کی ہے جن مسائل میں وہ پھر ہزار سال تک وہ تجدید چلے گی ان میں ان میں اس طرح کلام کرنے کا شرف کسی کو نہیں ملا وہ انہی کا خاصا تھا انہی کا خاصا تھا انہیں کے ساتھ رہا وہ چلے گئے ہزار سال کے لیے بولتی بند کر گئے وہ تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا سید عالم پاک تو بعد پھر حج یہ آئے ہاں فیض رسالت اور فیض نبوت ادھر پلٹا ہے اس فیض رسالت نے پلٹا کھایا ہے جو صدیق اکبر میں آیا تھا نا فیض وہ صدیق اکبر کے سینے سے چھلانگ لگا کر ہے اسی وجہ سے نقش بندیوں میں سے جن بزرگوں کو خصوصاً میں فاتحہ اور اشار ثواب میں یاد رکھتا ہوں اور ان کے وسیلے سے پھر دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے نقش بندیوں کے اندر سر فہرست یہ ہے میں اپنی دعا میں صبح صبح روزانہ جس طرح ہوتا ہے کلام شریف دوستوں سے پڑھوا کر پھر جب ایسال ثواب کرتا ہوں تو نام لکھ پہلے تو سونا سردار مدینے کا ہے سونے مدینے داج دار سیے تو لبرا کو مختار رب تو بعد سب شانا جندیاں جتھوں نبیا نو ملتا ہے ولیاں ملتا ہے رسول مل آمد فلک میرا ج امبیاؤ اولا موہتا فلیاں دا سردار شیخ فرید الدین عطار پندنامہ شریف بدنا شریف فرموندے نو آسمان سونے میراج ہر نبی ولی سونے دا محتاج شان چھپ جائے اللہ ہے شان زائر ہوں محمد الرسول اللہ بتون میں وہ ہے ظہور میں یہ سدھا شیشہ یہ ہے بے समझ नहीं लगी पानी खूब तो भरी आया पानी हो पानी खूब उतुरी आईया haj bahana si hoye vekh sone da kariya vekh sone da kariya سدکے آپ جی گل آ سا سک جان مک جسیری وے امام آخ سائے چوپ دے چارہ کوئی نہیں بیان کریے کی کریے کوئی پتا ہو سونے فرما دب یارفنی حقیقتن غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی نہیں میں کس باغ دی مولی لب کشائی کریے سمجھ نہیں لگی خیر مجدد نہیں رضی اللہ عنہ فائد نبوت و رسالت اپ خود فرماوندے نے سبحان اللہ مکتوبات فرماوندے نے فیض نبوت و رسالت با صدیق اکبر میں آج المسکین جائے اور خالی دعوی نہیں جب مجدد کا فیض دیکھا ہے ثابت ہو گیا ہے واہ کی فیض رسالت دی آپ نے بڑی اچھی گل کی اس دا خلاصہ یہ ہے کہ رب کچھ بندے اپنے ہے سب تو جب سردار مدینے دا تاجدار کردہ کی فرمایا اور سفرش دا نظام ہات چڑ لیکن اسی طرح ارش فرش کا نظام ہاتھ ہے فرش تب کچھ قبضے چ جرمایا اسی طرح گل سمجھی جی میرے حضرت نے فرمایا سب کچھ لینے کے بعد بھی یہ بے اختیار ہے وہ توجہ نہیں کی اس کو پھر فرمایا قیوم کہتے ہیں وہ قیوم زمان بن جاتا ہے زمانہ اس کے ساتھ قائم ہوتا جب تک چاہتا ہے اسی طرح اس کی شان رکھتا ہے سمجھ لیکن سبد سردار حبیب خدا نے وڈہ اصل او نے حضور بعد پھر آپ دی اتباع میں آپ کی اتباع میں جس کو چاہے یہ شان عطا کر سمجھ نہیں آئی یہ ایک بیان اب میں یہاں سے سناؤں گا ایک بیان پھر عارفین اسرار اور معرفت رکھنے والوں کے پھر سردار پیشوا مثنوی رومی والے مولا روم وہ کون ہیں وہ علامہ اقبال سے پوچھ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری کتاب کھول لے میری کتاب کے اندر پیر رومی مرید ہندی پوری نظم ہوگی مجدد کی شان و سرنگ میں بیان کی لینے گئے تو کہا ملا نہیں سمجھ نہیں آئی اور ادھر یہ مرید بن گئے مولا روم پیر بن گئے انہوں نے فیض لیا پھر کلام لکھا پیر رومی مرید ہندی پھر ان کی متنوی رومی سے سمجھ نہیں آئی ماشاء اللہ بہرحال وہ حوالے اب لمبے ہو جائیں گے بات یہیں ختم کرتا ہوں دوسری قسط کا اختتام کرتا ہوں تیسری قسط میں یہ ساری چیزیں سناؤں گا اور حضور کے جوڑے پاک نالین مقدس کے صدقے میں ایسے انداز سے سناؤں گا توحید بھی برقرار ہوگی اور اولیاء اور انبیاء کی شان اور عظمت جو ہے وہ بھی برقرار رہے گی مارا جل بہرائن جل بی نا ہوما برز خلا یب میرا اللہ فرماتا ہے میٹھا اور کھاری سمندر میں نے دونوں ملا رکھے ہیں درمیان میں کوئی دیوار نہیں ڈالی حائل نہیں ڈالا لیکن لا یب گیان نہ ادھر کا کچرا ادھر جانا جاتا ہے نہ ادھر کا کچرا ادھر جاتا ہے ادھر دیکھ میرے بھائی بزرگ لوگ فرماتے ہیں سندان اور شیشہ سے کھیلنا یہ ہر کسی کا کام نہیں سندان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں لوہار لوہار جس پر لوہے کو کوٹتے ہیں ایک ہاتھ میں وہ ہو ایک ہاتھ میں شیشہ ہو پھر بازی کر کے دکھانا یہ ہر کسی کا کام نہیں یا شیشہ ٹوٹ پڑے گا یا وہ گر جائے گا دونوں کو قائم رکھنا اور دونوں کو دور رکھ کے کھیل کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن ان شاء اللہ چشتیاں بالکا انہوں دے درد کتا چشتیاں دا توجہ رکھ ہے جی اپنے فقیران دے در جوڑے کھان والا تین دمندر سمندر ایک سمندر توحید د سمندر کٹھے رکھ کے ایک ہاتھ دے اندر شیشا دوسرے چندان رکھ کے بازی کر کے کھیڈ کر کے وقا گا نہ ادھر دترا ادھر درجان دیا گا نہ ادھر دترا ادھر جان دیا گا نہ شیشے نو ٹھیک آئے گی نہ سندان ہٹا جائے گا سمجھ سمان اول آئی آخر وان الحمد للہ رب و وباد لمحبوب رب العالمی <سؤال> فرماندنے سورت ن سچاں تچیا کب دش جیسے شان تھی شان سب بڑیا اس صورت نو میں جانا کھا جانا جانے جانا ک sachia khante rab di shaan aa khon shaan aa ma sha allah allah akha sachia khante rab di shaan aa jinsun shon thi shaan aa sab ban شیر لکھ کے دیا ہے اور میاں جو میں نے پہلے اردو میں کہا ہے نا ایک ہاتھ میں شیشہ اور دوسرے میں سندان فارسی میں شیر ہے در کفے سندان عشق در کفے جامع شریعت ہر ہبس بندے دے پوترا کی ہے ہبس نا لب مرو یہ طریقہ ہبس نہر کف جامع شریت یو ہے شیئر در کفے جامے شریعت در کف سن دان اشک ہر ہبس نہ <متشفر>